کر خدا کار os <osis> دل میں احمدی یا زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ احس، باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا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 احمدیا زندہ باد احمد زندہ زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد bad in the bad bad I'm from the holy god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 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم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 اسیر عشق تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تم میرا بھی حبیب ہے میں بو اے بریا مکی ہے سید البر تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خا کے پاک کو تری چومتا ہوا تو میرے دل کا نور ہے جانے آر تو میرے دل کا نور ہے اے جان آر زو روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نہیں ارے ادا ایشاہ م نے سید البرا ای شاہ مکی امدنی سید الرا ہے جانو جسم سو تری گلیوں پہن نسار اولاد ہے سبو تیرے قد پہ ہے فدا تو وہ کیا میرے دل سے جگر تک اتر گیا میں وہ کیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے میرے والفی اے سی دلبرا میرے وال مو صفی ہے سید اے کاش ہمیں سمجھتے نہ ظالم جدا جدا ایشاہے مقی امدنی سید البر عشاہے مقی عمدنی سید البرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا ایشا ہے م کیدنی سید برا رب جلیل کی تیرا دل جل بگا ہے سینا تیرا جمال ہی کا مستقر قبلا بھی تو ہے قبل نما بھی تیرا وجود شان خدا ہے تیری ادا میں جل بھر نور و بشر کا فرق مٹا تی ہے تیر نورو بشر کا فرق مٹا تی ہے تیر بادز خدا بزرگ تھی قسمت سر ایشاہ مں عمدنی سید دلبرا ای شاہ مں کیمدنی سید دلبرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا شاہ مکی کیمدنی سید الورا تیرے حضور تے ہے میرا ادب میں جانتا نہیں ہوں کوئی پیشوا تیرے ہوں میں وہ شاخمر جس پر حیران رکھتا ہے رب برا نظر ہر لہجہ میرے دل پہ آزار ہیں وہ لوگ ہر لہجہ میرے درد آزار ہیں وہ لوگ جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر ایشاہ مدنی سید الورا مجھ سے گنا و زب ہے ان کا دین ان سے مجھے کلام نہیں لیکن اس قدر اے وہ کیا مجھ سے رکھتا ہے برخاشکان خیال اے آن کے سوئے من بیدا ویتی بسد تبر ازباز با بہتر س کے من شاخ مسمرم بادز خدا بعش محم مد محمرم گر کوفر ای بہد بخدا سخت کا پھرم گر کوفر ای بہد بخدا سخت کا ایشاہ مقی عمدنی سید البرآ شاہ مقی عمدنی سید البراں تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے شاہ مکی امدنی سید البرا آزاد تیرا فیض زمانے کی قید سے بر سے ہے شرق غرب پہ یک سان تیرا کرم تو مشرقی نغربی اے نور شش جہاد تیرا وطن عرب ہے نہ تیرا وطن اجم تو نے مجھے خرید لیا اک نگاہ کے ساتھ تو نے مجھے خرید لیا اک نگاہ کے ساتھ اب تو ہی تو ہے تیرے سوا میں ہوں کل ادم اب تو ہی تو ہے تیرے سوا میں ہوں کل عدم اے شاہ مقی عمدنی سی عد البر تجھ سامج عزیز نہیں کوئی دوسرا اے ایشاہ مقی عمدنی سید الورا ہر لہذا بڑھ رہا ہے میرا تجھ سے پیار دیکھ سانسوں میں بس رہا ہے تیرا عشق دم پدم میری ہر ایک رام تری سمت ہے رواں تیرے سوا کسی طرف اٹھتا نہیں قدم اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تمہ اے کاش مجھ میں قبت پرواز ہو تمہ उड़ता हुआ बड़ो तेरी जान बुहर तेरा ही फैज है कोई मेरी अता नहीं तेरा ही फैज है कोई मेरी अता नहीं چشمے رواں کے بخل کے خدا دشمے رواں کے کہ کے خدا دی ہم دک خطریں زبر کمال محمد است جانو دلم فدا جمال محمدست خاکم نسار کو چلے محمدست خاکم نثار کو چلے محمد ایشاہم کی مدنی سید دلبرا शाहे मके उमदनी सैयद तुझ तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दुसरा तुझ मुझे अजीज नहीं कोई दुसरा اے شاہ مدنی سید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائمن کا ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت سامعن یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ریڈیو احمدیہ یہ پروگرام ہفتے کی شب آپ کی خدمت میں اردو اور عربی زبان میں پیش بنگلہ اور عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے جب کہ اتوار کو آٹھ بجے شب ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شب بارہ بجے تک یعنی نصف شب تک پروگرام کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی فریکونسی پر جب کہ دس بجے شب سے بارہ بجے شب یعنی آخری دو گھنٹے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے ہمارے مستقل سامعین یہ بات جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف خود جماعت احمدیہ کی زبان میں پیش کریں سامعین وطن عزیز میں تو ہمیں یہ موقع فراہم نہیں کیا جاتا کہ ہم جماعت احمدیہ کا موقف آپ کے سامنے رکھیں لیکن یہاں کینیڈا جیسے ملک میں ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم آپ سے آپ کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکیں اسی مقصد کے لیے ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے مستقل سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ کوئی ایک طرفہ پروگرام نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ہوتا کچھ یوں ہے سامعین کہ ہم سٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ فون کیجئے اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ریڈیو احمدیہ اپنے سننے والوں کے لیے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے ہمارے کچھ پروگرام ایسے ہیں عموماً ہر مہینے کے پہلے یا دوسرے اتوار کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس میں ہم سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی بابت آپ سے بات کیا کرتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ذکر کرتے ہیں آپ کی سیرت كا ذكر جاتا ہے آپ کے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ایک پروگرام ایسا ہوتا ہے سامین جس میں ہم آپ کے فقہی مسائل کو لے کر ان سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں ایک اور پروگرام جس میں ہم آپ کے سامنے اسلام اور مغرب کی بات کیا کرتے ہیں خاص طور پر ان ممالک میں جو سوالات عمومی طور پر اسلام کے بارے میں کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں جو تاثر ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے پھر جماعت احمدیہ کی ان مسائی کا ذکر کیا جاتا ہے جو اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے احمدیہ مسلم جماعت کر رہی ہے ہم آپ کے سامنے وہ پروگرامز رکھتے ہیں جو ان ممالک میں جماعت احمدیہ منعقد کرتی رہتی ہے چاہے وہ بین المذاہب ڈائلاگ ہوں چاہے وہ قرآن کی کانفرنسز ہوں اوپن ہاؤسز ہوں مختلف نمائشیں ہوں ان تمام کا ذکر بھی ہم آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں اسی طرح سے ایک پروگرام ایسا ہے جس میں ہم آپ کے سامنے سیرت ہم آپ کے سامنے صداقت سیدنا حضرت مسیح معود علیہ اسرات وسلام پر بات کیا کرتے ہیں اور جماعت احمدیہ پر لگنے والے مختلف اعتراضات کا جواب بھی دیا کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ جو ایک اور موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے اس میں ہم ان روحانی خزائن کا ذکر کرتے ہیں جو آنے والے مہدی نے لٹانے تھے یعنی ہم اس عظیم الشان علمی خزانے کا تذکرہ کرتے ہیں جو سیدنا حضرت مسیح ماحود علیہ سرات نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا ہے اور جس میں ان تمام سوالات اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں جو عمومی طور پر اسلام پر کیے جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے مزین ان تمام موضوعات سے مزین ریڈیو احمدیہ کے پروگرام ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سٹوڈیوز میں کسی ایک عالم کو مدعو کرتے ہیں وہ موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اس موضوع کے بارے میں افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے بعد پھر سٹوڈیوز کی لائن کھول دی جاتی ہیں اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے سوال کے ذریعے براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ براہ راست آپ نہ آئیں تو پھر آپ بذریعہ ای میل بھی اپنا سوال ریڈیو احمدیہ تک پہنچا سکتے ہیں وقت آنے پر سٹوڈیوز کے نمبر اور ای میل ایڈریس آپ کو بتا دیا جاتا ہے سامین آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ کا ہمارا وہ پروگرام ہے جس میں ہم صیدت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا کی تذکرہ کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں عمومی طور پر ہمارے ساتھ مکرم و محترم ہادی علی چودھری صاحب موجود ہوتے ہیں وہ سٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں اس پروگرام میں اور موضوع ہمارا جاری رہتا ہے ابتدائی موضوع کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج نے ساتھ اسٹوڈیوز میں مکرم و محترم ہادی علی چودھری صاحب موجود ہیں اور موضوع ان سے پوچھیں گے ان سے آپ موضوع کے بعد آپ کے سوالات بھی ہم لیں گے پروگرام کو آگے بھی چڑھائیں گے تو سب سے پہلے میں ہادی علی چودھری صاحب کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حادث صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ جی آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کا الحمد للہ موسم میں سرما کی بھی آمد ہے موسم بدل رہا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ آٹھ بجے گہری رات ہو گئی گرمیوں میں جب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں آٹھ بجے تو ابھی باہر سورج ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شب آٹھ سے بارہ بجے تک پیش کیا جاتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ ہیں شام یا شب لیکن اب تو تھوڑی سی گہری رات ہے تو حادث صاحب کیا آج کا موضوع ہمارے سامعین کے لیے بنیادی طور پر تو اپنے اوقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے جی لیکن اس حوالے سے کہ توہین کرنے والوں پر آپ رحمت اور شفقت اور درگزر افو درگزر کا سلوک فرماتے تھے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مخالف بھی آپ کا گرویدہ ہوتا تھا پریمان لاتا تھا ضیا ظلم کا افس انتقام علیہ کا و علیہ السلام تو یہ موضوع ہے توہین رسالت کے حوالے سے یہ شروع کریں گے ٹھیک ہے اللہ بہت شکریہ سوامی جیسا کہ آپ نے سنا کہ موضوع آج توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ جب کبھی ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عملی تعلیم کیا ہے ہمارے لیے اور مجھے امید ہے کہ حادث صاحب آپ کے سامنے جو موضوع رکھیں گے پھر آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے تو ان سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف تو حادثی صاحب شروع کرتے ہیں پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی علی رسول کریم والا عبدہ المسیح المعود اللّہ علی محمد, محمد. علی و علی علیہ محمد کما صلی علی تعالیٰ و علی ابراہیمہ انََََََََََّ كا حمید المجيد اللہ مبارک اللہ محمد و علیہ محمد کا مابارک علی علیٰ ابراہیمہ وعلّہ علیہ ابراہیمہ کا حمید و مجید سامعین کرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس تمہید اور توز اور تشاہد کے بعد درود کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مرسلین علیہ السلام سے استحضاء کرنا ان کا مذاق اڑانا ان کی توہین کرنا انسانوں کا وہ سلوک ہے جس پر خدا تعالیٰ بھی عرش سے یا حسرتً علباد کے الفاظ سے افسوس کا اظہار فرماتا جی ہے, ہے, ہے. ہے فرماتا ہے یا حسرتن اللہ الباد ما یاتی من رسول اللہ کا نئی استاذ کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ اپنا مرسل اپنا رسول انسانوں کی طرف بھیجتا ہے تو افسوس ہے انسانوں پر کہ وہ اس کا استحضاء کرتے ہیں اس سے ٹٹھا کرتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں چنانچہ ہر دور کے انسان نے ہر نبی کے ساتھ استحضاء اور اٹھا کیا ہے اور اس کی توہین و تنقیذ کی ہے ठीक. انسانوں کی اس روش کا بالآخر منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نبی مقدس بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استحصاب بھی بڑے پیمانے پر ہوا انسانوں کے اس روش کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر بھی خود پیش فرما دیا تھا کہ وہ ما یوکال اللہ کا علامہ قادکیل من قبلک جی. کہ اے رسول تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے ٹھیک جی. یہ خدا جی. تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی. پہلے بتا دیا تھا کہ یہی وہ باتیں ہیں جو پہلے رسولوں سے بھی ان کے مخالفین کرتے ہیں چنانچہ دیگر مذاہب کے پیروکار جو آپ کے مخالف ہیں اسلام پر اور آپ پر ہر طرح کے گندے حملے کرتے ہیں وہ ہر لمحے آپ کے خلاف انتہائی گلیز اور اذیت ناک بہتان ترازی اور دشنام دہی کرتے ہیں مگر قرآن کریم ہمیں یہ حوصلہ فراہم کرتا ہے کہ مخالفین و منکرین انبیاء کی یہ سنت بدل نہیں سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے اف و رحم کو دنیا پر وسیع کیا جائے اور آپ کی پاک تعلیم کی تبلیغ کا دائرہ اتنا پھیلا دیا جائے کہ ہر قوم اس میں سمر جائے چنانچہ جہاں یہ استحضاء مقدر تھا وہاں اس کے مداوے کے سامان بھی خود اللہ تعالیٰ نے وسیع پیمانے پر فرمائے تھے ان میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالمگیر سطح پر شان خاتم الانبیاء لمبیا کے قیام کا انتظام فرمایا اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو اللہضی عرص ال رسول بالخداء و دین الحق لوز راہدین کلیہ یہ <سؤال> آیت صورت فتح میں بھی ہے صورت توبہ میں بھی ہے سورت صف میں بھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے اس اسے دین کے ہر شعبہ پر کلعتن غالب کر دے رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اس امت میں اپنا مسیح و مادی مبوس فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کی یہ غرض یہ بیان فرمائی لے یوز راہدین کلیہ کہ وہ دین حق یعنی اسلام کو دیگردیان پر غالب کر کے دکھائے گا چنانچہ جیسا کہ امہ سابقین نے عیسائیت کی تفصیل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس سے مراد اس رسول سے ان آیات میں جس رسول کا ذکر ہے جی اس سے مراد امت میں آنے والا رسول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ذلِ کامل ہونے کی وجہ سے مسیح مود اور مہدی مؤود ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ کے لیے مسیح اور مہدی کی آمد کو مقدر فرمایا جی ہے جی اور وہ آ چکا ہے چنانچہ حضرت مسیح مودہ اللاۃ والسلام نے بانی جماعت احمد نے قرآن کریم کے پیش فرمد اصلوں کے تحت انبیاء علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کے لیے عموماً اور اپنے محبوبہ کا مطالع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے خصوصاً ہر طرح کی جد جہد کی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آپ کی اختیار کردہ اس جدو جہد کے بنیادی زاویے آپ کے سامنے خاکثر عرض کرتا ہے نمبر ایک یہ کہ آپ نے یہ توجہ دلائی کہ ہر مذہب والے اپنی دعوت و تبلیغ میں آزاد ہیں ٹھیک تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دیگر بانیانے مذاہب پر زبان درازی کریں اور ان کی برائیاں بیان کریں یعنی آزادی ضمیر وغیرہ کا حق ہار کو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بانیان مذاہب پر زبان درازی کریں تو آپ نے فرمایا بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی سچائی کے ثبوت کے لیے صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں کیونکہ دوسرے مذہب کو برا ثابت کرنے سے اپنے مذہب کی سچائی ثابت نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بنیادی اور گولڈن اصول ہے سنہری اصول ہے کہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کی جائیں نہ کہ دوسرے مذہب کو برا کہا جائے کیونکہ اس سے اپنے مذہب کی سچائی ثابت نہیں ہوتی تو یہ جو دوسرے مذاہب تھے اسلام پر جو گند چھالتے تھے دوسرے مذاہب کے لوگ ان کو روکا ہے کہ وہ یہ نہ کریں بلکہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں پھر جو جس کو اچھا لگے مذہب وہ اختیار کر سکتا ہے دوسرے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان ان زبانیوں کے مدلل اور مسکت جواب دیے یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر اور قرآن کریم پر جو اعتراض کیے گئے اور بد کی گئیں آپ نے دلیلوں کے ساتھ مسکت جواب دیے ان جوابوں کا آگے کوئی توڑ نہیں کر سکتا تو جو دشمنان اسلام نے اعتراض کیے تھے آپ نے ان کا جواب مہیا کیا ہے یہ جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا میں شاہکار ہیں ان کے نظیر کوئی نہیں ہے آپ کی جملہ کتب ان دلائل سے بھرپور ہیں تو یہ حضرت اسلام نے دوسرا کام کیا تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے دلائل قاتیہ کے ساتھ یہ حقیقت بپائے ثبوت پہنچا دی کہ سب پاک ہیں پہ عمبر یعنی سارے رسول جو ہیں وہ اسلام کے رسول ہیں اور سارے پاک ہیں اور ایک دوسرے سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو ایک دوسرے سے یہ بہتر ہیں سب پاک ہیں پہ عمبر ایک دوسرے سے بہتر لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے وہ سب ایک دوسرے سے بہتر ہیں لیکن جو خیر الورا ہے سب سے بڑھ کر ہے سب سے بہترین سب سے اعلیٰ درجے کا نبی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صوب کی شان جو تھی وہ سب سے سوا تھی آپ صفات باری تعالی کے مظہر عتم اور مستجمہ جمیع صفات لحیت تمام نبیوں کی بھی صفات کے آپ جامع تھے اللہ کی صفات کے بھی جامع تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی اللہ علیہ شان آپ نے بیان نہیں کی صرف بلکہ ثابت کر کے دکھائی حضرت مسیح محمود اللہ صلاحۃ وسلم نے اپنے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور حسین سیرت آپ کے اوثافِ حمیدہ آپ کے بلند ترین مقام اور بے نظیر قوت کسیہ کو حقیقت افروز جامع پیرائے میں پیش فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور کمال قوت کسیہ کے زندہ ثبوت مہیا فرمائے اور ثابت فرمایا کہ تا کہ آمد زندہ رسول صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ و اس کے ثبوت میں آپ نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کے ہر مخالف کو مقابل پر دلائل اور نشان نمائی کے لیے دعوت دی مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند ہر طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے حضرت مسیح محدود السلاۃ وسلم کی ان شبانہ روز جد و جہد کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی اس پاک رسول کی قوت قدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و, و تنخیص کی, دل کی دل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ آپ کی عملی کوششوں کا ایک پہلو تھا جس نے ہر مخالف کو عملا شکست سے دوچار کیا نمبر چار آپ نے چوتھے <تصفح> یہ کیا کہ ملک میں قانون کے محافظوں کو بیدار کیا کہ وہ بانیانہ و پیشوایان مذاہب کے ناموز کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدام کریں وہ ایسے قانون بنائیں کہ جس کے تحت ایسے لوگوں کو قابل تعزیر ٹھہرایا جا سکے جو دوسرے مذہب کے بانی یا پیشوا کی توہین کر کے ایک طرف ان کے پیروکاروں کے دل مجرو کرتے ہیں تو دوسری طرف ملک میں امن عامہ کو خطرے میں ڈالتے ہیں ملک میں فساد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی وجہ ہے جسے دور کرنا حکومت وقت کا کام ہے یہ حضرت مسیح معود علیہ اصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ فساد سے ملک کو بچانے کے لیے اور امن عامہ کے قیام کے لیے حکومت کو کوئی اقدام کرنے چاہیے آپ نے ارباب اقتدار کو بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ امن عامہ کے قیام اور ملک میں بسنے والی مختلف قوموں کے درمیان باہمی بھائی چارے کی فضا کے قیام کے لیے یہ ازہد ضروری ہے کہ بانیانے مذاہب کے تقدس کو قائم کیا جائے اور ان کے خلاف کسی کو بزبانی کی اجازت نہ دی جائے آپ نے ایسی چٹھیوں کا ایک نمونہ آپ نے جو چٹھیاں لکھیں ان میں سے ایک نمونہ سامعین کے سامنے میں پیش کرتا ہوں آپ نے حکومِ وقت کو لکھا کہ چونکہ ہماری گورنمنٹ برطانیہ اپنی رایہ کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتی ہے اور اس کی شفقت اور رحمت ہر ایک قوم کے شامل حال ہے لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم ہر ایک درد اور دکھ اس کے سامنے بیان کریں اور اپنی تکالیف کی چارہ جوئی اس سے ڈھونڈے سو ان دنوں میں بہت تکلیف جو ہمیں پیش آئی وہ یہ ہے کہ پادری صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر ایک طرح سے ہمارے نبی کی بے ادبی کریں گالیاں نکالیں بے جا تہمتیں لگوائیں لگائیں اور ہر ایک طور سے توہین کر کے ہمیں دکھ دیں اور ہم ان کے مقابل پر بالکل زبان بند رکھیں اور ہمیں اس قدر بھی اختیار نہ رہے کہ ان کے حملوں کے جواب میں کچھ بولیں لہٰذا وہ ہماری ہر ایک تقریر کو وہ کیسی ہی نرم ہو سختی پر حمل کر کے حکام تک شکایت پہنچاتے ہیں یعنی یہ پادری کرتے یہ تھے کہ ایک طرف خود گالیوں سے بھری ہوئی کتابیں لکھتے تھے اشتہار دیتے تھے اور اس کے جواب میں اگر کچھ کہا جاتا تو حکام کے پاس شکایت کرتے کہ یہ شخص فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جواب دیتا ہے اور اس میں ہمارے جو بازوانی ہے اس کا جواب دیتا ہے تو حالانکہ ہزار درجہ بڑھ کر ان کی طرف سے سختی ہوتی ہے حضرت بتاتے ہیں کہ ان کی سختی تو بے تحاشہ دار درجہ بڑھ کے ہے ہم تو چند سختی کے کلمات لکھتے ہیں تو یہ بول اٹھتے ہیں پھر آ فرماتے ہیں ہم لوگ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی اور نیک اور راست باز مانتے ہیں تو پھر کیوں کر ہماری قلم سے ان کی شان میں سخت الفاظ نکل سکتے ہیں لیکن پادری صاحبان چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں سلام. رکھتے اس لیے جو چاہتے ہیں ہم پر لاتے ہیں हم, یہ ہمارا حق تھا کہ ہم ان کے دل آزار کلمات کی اپنی گورنمنٹ عالیہ میں شکایت پیش کرتے اور داد رسی چاہتے لیکن انہوں نے تو انہوں نے اول تو خود ہی ہزاروں سخت کلمات سے ہمارے دل کو دکھایا اور پھر ہم پر ہی الٹی عدالت میں شکایت کی کہ گویا سخت کلمات اور توہین ہماری طرف سے ہے اور اسی بنا پر وہ خون کا مقدمہ اٹھایا گیا جو ڈگلس صاحب ڈپٹی کمشنر گرداسپورہ کے محکمہ سے خارج ہو چکا ہے حضور فرماتے ہیں اس لیے کرینے مسئلہ ہے کہ ہم اپنی عادر گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جس قدر سختی اور دل آزاری پادری صاحبوں کی قلم اور زبان سے اور پھر ان کی تقلید اور پیروی سے آریہ صاحبوں کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں جو ہم بیان کر سکے یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے مقتدا اور پیغمبر کی نسبت اس قدر بھی سننا نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹا اور مفتری ہے اور ایک باغ غیرت مسلمان بار بار کی توہین کو سن کر پھر اپنی زندگی کو بے شرمی کی زندگی خیال کرتا ہے تو پھر کیوں کر کوئی ایماندار اپنے ہادی پاک نبی کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سخت سخت گالیاں سن سکتا ہے بہت سے پادری اس وقت برٹش انڈیا میں ایسے ہیں کہ جن کا دن رات پیشہ یہی جی پیشہ ہی یہ ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے سید و مولا آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہیں سب سے گالیاں دینے میں پادری ماد الدین کا نمبر بڑا ہوا ہے وہ اپنی کتابوں میں تحقیق اعمان وغیرہ میں کھلی کھلی آن رسول اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے ایسا ہی پادری ٹھاکر داس سیرت المسیح اور ریویو ابراہین احمدیہ میں اور رسالہ دافع البہتان میں پادری ران کلین نے ہمارے نبی کے نسبت یہ الفاظ استعمال کیے اور ایسا ہی تفتیش الاسلام میں پادری راجرز لکھتا ہے رسالہ نبی معصوم مصنفہ امریکن ٹریکٹ سوسائٹی میں لکھا ہے اور رسالہ مسیح دجال میں ماسٹر رام چندر ہمارے نبی کی نسبت کہتا ہے اور کتاب سوان عمری محمد صاحب, صاحب مصنفہ واشنگٹن ایرونگ صاحب نے بھی لکھا ہے اور اندرونہ بائبل مصنفہ آتم عیسائی میں لکھا ہے اور پرچہ نور افشاں لدھیانہ میں لکھا ہے تو یہ ساری جو انہوں نے رسالوں کے حوالے دیے ہیں یا کتابوں کے ان میں سے اقتباس حضرت اسلام نے اپنی کتاب کتاب البریہ جو روحانی خزائن کی تیرھویں جلد میں ہے اس میں ان کے یہ بعض کو درج فرمایا ہے تاکہ قیامت تک آ, آ, لوگ گواہ رہیں کہ پہل ہم آ, ادھر سے نہیں ہوئی انہوں نے آ آن حضر صلی اللہ وسلم کو گالیاں دی, حضرت حضرت دی حضرت حضرت ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے حضرت مسیح محدودیہ صلاحت وسلم نے جو بھی طریق ہو سکتا تھا وہ اختیار فرمایا اور جیسا میں نے عرض کی یہ چار پہلو تھے جو حضرت مسیحیہ السلام کی طرف سے عمل میں آئے آپ پھر فرماتے ہیں اب یہ تمام الفاظ غور کرنے کے لائق ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پادری صاحبوں کے منہ سے نکلے ہیں اور سوچنے کے لائق ہے کہ ان کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں کیا اس قسم کے الفاظ کبھی کسی مسلمان کے منہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت نکل سکتے ہیں کیا دنیا میں ان سے سخت تر الفاظ ممکن ہے جو پادری صاحبوں نے اس پاک نبی کے حق میں استعمال کیے ہیں جس کی راہ میں کروڑہا خدا کے بندے فدا شدہ ہیں اور وہ اس نبی سے وہ سچی محبت رکھتے ہیں جس کی نظیر دوسری قوموں میں تلاش کرنا لاحاصل حاصل ہے پھر باوجود ان گستاخیوں اور بدزبانیوں اور ان ناپاک کلمات کے پادری صاحبان ہم پر سخت ال... پر ہم پر الزام سخت گوئی کا رکھتے ہیں یہ کس قدر ظلم ہے ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں کہ ہماری گورنمنٹ عالیہ ان کے اس طریق کو پسند کرتی ہو یا خبر پا کر پھر پسند کریں اور نہ ہم باور کر سکتے ہیں کہ آئندہ پادریوں کے کسی ایسے بیجا جوش کے وقت کہ جو کلارک کے مقدمے میں ظہور میں آیا ہماری گورنمنٹ پادریوں کو ہندوستان کے چھ کروڑ مسلمان پر ترجیح دے کر کوئی رعایت ان کی کرے گی اس وقت جو ہمیں پادریوں اور آریوں کی بعضبانی پر ایک لمبی فہرست دینی پڑی ہے وہ صرف اس گھر سے ہے کہ آئندہ وہ فرست کام آئے اور کسی وقت گورنمنٹ عالیہ اس فہرست پر نظر ڈال کر اسلام کی اس ستم رسیدہ رعایا کو رحم کی نظر سے دیکھے ہیں اور ہم تمام مسلمانوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان باتوں کی اب تک خبر نہیں ہے کہ کیوں کر پادریوں کی بعضبانی نہایت نہایت تک پہنچ گئی ہے اور ہم دلی یقین سے جانتے ہیں کہ جس وقت گورنمنٹ عالیہ کو ایسی سخت زبانی کی خبر ہوئی تو وہ ضرور آئندہ کے لیے کوئی احسن انتظام کرے گی سامعین اکرام چار دسمبر انیس سو کو آریوں نے لاہور میں ایک جلسہ کیا اور اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توہین پر مبنی انتہائی زہریلا مضمون پڑا گیا جس سے مسلمانوں کی بےحد دل آزاری ہوئی اس کے رد عمل میں اور ان کے لا یعنی اعتراضوں کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے انتہائی مدلل کتاب چشمہ معرفت تحریر فرمائی اور اس کے شروع میں آپ نے اس سارے واقعے کی تفصیل لکھی اور فرمایا جن گندی باتوں کو ہزار ہا لوگوں نے سنا تھا اس کا جواب اس رسالے میں دیا گیا ہے ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے متبوعہ رسالے میں کمی بیشی کی ہو ان کو خود ناظرین پڑھ لیں گے فرمایا میں نے یہ رسالہ دو غرض سے لکھا ہے ایک یہ کہ تا ان اعتراضوں کا جواب پبلک کو معلوم ہو جائے اور دوسری یہ کہ تا مسلمانوں کے دلوں میں جو آریہ لوگوں کی سخت گوئی کی وجہ سے ایک جوش ہے وہ جوش جواب ترکی بترکی سن کر کم ہو جائے اور شاید آریہ لوگ آئندہ شرارتوں سے باز آ جائیں وسلام و علام انتا بالہدا یہ اشتہار جو ہے یہ پندرہ مئی انیس سو آٹھ کو دیا گیا ہے یعنی آپ کی وفات سے تقریباً تیرہ چودہ دن پہلے کا یہ اشتہار ہے جو آپ نے دیا تو یہ حضرت مسیح عدلہ اصلاۃ والسلام کے اقدام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محمد. توہین کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو آپ اس کے لیے عملاً آگے بڑھتے تھے یعنی جس طرح میں نے چار طریقے بتائے حضر نصیح نے جو اختیار کیے کہ آپ نے ان کا جواب دیا اعتراضوں کا جواب دیا آپ نے یہ اصول بنوانے کی کوشش کی کہ ہر مذہب اپنا اپنے مذہب, ہر پیروکار اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے نہ کہ دوسرے کو بلا بھرا کے اور تیسرے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. پاک سیرت کے کی صداقت کے آپ کے آپ کی صداقت کے قرآن کریم کی صداقت کے اسلام کی صداقت کے بیان ثبوت مہیا کیے جو ناقابل تردید ہیں تو یہ حضرت مسیح محد اللہ الصلاۃ والسلام نے کر کے گورنمنٹ کو اطلاع دی ہے کہ وہ ان لوگوں پر پابندی لگائیں کہ یہ دل آزاری نہ کریں مذہب ہارے کا اپنا اختیار ہے جو بھی اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کرے لیکن کسی دوسرے مذہب کے بانی کی توہین و تنقیس نہ کریں اور یہ ایسا سنہری اصول ہے جو دنیا میں قیام امن ماں بین المذاہب کے لیے ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جا. اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا جو امن قائم کرنے کے لیے مفید ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حادث صاحب ثابن یہ ہے آج کا موضوع ریڈیو احمدیہ کے لیے اسٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مہادی علی چودھری صاحب آپ نے ان کا ابتدائی مضمون سنا کہ نامات سنے مضمون ہے توہین رسالت اور توہین رسالت کی صورت میں کس طرح سے جواب دینا چاہیے یہ وقت ہے جہاں ہم آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں ہمارے سامنے ان سے درخواست ہے اگر آپ پروگرام سن ہیں اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون سکس اسی طرح سے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے بعد ریڈیو احمدیے کا حصہ بن سکتے ہیں جب آپ میں کال کریں تو اپنا نام اور شہر کا نام بتائیے اسی حوالے سے آپ کا آم, ہم آپ کی, آپ, کے, آپ کی کال کو ریڈیو احمدیے کا حصہ بنائیں گے یہاں درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب آپ آن ایئر آئیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں کسی تبصرۂ رائے سے گریز کیجیے گا اپنا سوال پیش کیجیے گا اگر آپ کے سوال آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے تو آپ دوبارہ بھی اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں جواب میں اگر آپ کو گنجائش نظر آئے اور مزید سوال کے ساتھ بھی آپ اپنے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں دوسری درخواست یہ ہے کہ جب آپ آن ایئر ہوں تو کوشش کریں اپنا سوال 1 منٹ میں مکمل بھی کر لیں کا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر امین صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدی میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امین صاحب راتو صاحب کیا آپ کے لوگوں کے؟ اللہ کا کہنا میں ٹھیک ٹھاک ہے اچھا اچھو صاحب آپ کی جو لیزر کلی والی آیت ہے کہ جس میں آپ کہیں کہا نے دین کی دین کی خاطر دین کو سنبھالا یہ بتایا کہ دین کو نقصان کب پہنچاتا اور اللہ تعالیٰ نے سور توبہ میں وعدہ کیا ہے وجہ کلی مت اللہ کفرفلا و کلی مت اللہ یہ لو کہ اللہ نے کر دیا کفر کا بول نیچے اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے قیاستا کا وعدہ کیا اور جتنی بھی آج تک چودہ سو چالیس سال ہو گئے ٹھیک ہے نا چودہ سو چالیس سال ہو گئے یہودی کیا عیسائی کیا وہ اسلام کے دشمن ہے رہیں گے ہر طریقے سے کچھ نہ کچھ بگاڑ کرتے رہیں گے اچھا پھر آپ عیسائی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں تو بھائی وہ نبوت کے لیے نہیں خلیفہ بن کیا آئیں گے. اس لیے پلیز میری ان باتوں کا جواب جائیں. بڑی مہربانی چلیے امین صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا آپ نے بات کی ہے جی تو سامان جاری ہے ریڈیو احمدیہ پر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے میں ای میل ایڈریس بھی آپ کو بتا دوں اگر آپ براہ راست پروگرام کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو بذریعہ ای میل بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ای میل ایڈریس ہے QA دو ہی لفظ ہیں کیو سے کوشچن اور اے سے آنسر کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ ملا کے لکھئے گا سامعین وائس آف احمدیہ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ نہ صرف یہ کہ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اسی ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے میں آرکائز میں جا کر آپ پرانے پروگرام سن سکتے ہیں اور کانٹیکٹ از میں جا کر آپ ہم تک اپنی رائے تبصرے یا سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں تو آپ اپنے سوالات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ای میل پہ ملنے والے سوالات ہم موضوع اور وقت کی مناسبت سے ریڈیو کا حصہ بناتے ہیں. چلتے ہیں حادی علی چودھری صاحب کی طرف امین صاحب کے سوال کے ساتھ جی امین صاحب تو اس طرح ہے جس طرح بالکل انجان ہو کر بات کرتے ہیں اور بڑی معصوم طرز پر ان کی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اسلام کو نقصان کب پہنچا ہے جی امین صاحب ذرا سا پیچھے جا کر دیکھیں تقریباً ایک سو سال پیچھے کا لٹریچر پڑھ لے بر پاک و ہند کا کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی ٹھیک ہے اور مولانا حالی جو نقشہ بیان کرتے ہیں امت مسلمہ کو امت مرحومہ قرار دے کر جی مولانا حالی شاعر بھی تھے قومی لیکن عالم دین تھے اور مسلمہ عالم دین بھی تھے تو وہ اسلام کو ایک اجڑا ہوا باغ ظاہر کرتے ہیں پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر اور اسی طرح کہ ان کے پوری یہ جو مسدس حالی ہے اسلام کی حالت پر انہوں نے رونا رویا ہے پھر ایک اور جگہ اپنی ایک نظم میں وہ کرتے ہیں مجھے شعر تو یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں نے سمندر میں پانی کا مد و جزر دیکھا ہے کہ مم. کبھی پانی اوپر آتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے لیکن اسلام کا اب جو جزر ہے اس کی مد کوئی نہیں ہے اب تھی. یعنی ختم ہو چکا مم. یہ ڈھالی گیا ہے یہ اٹھے گا نہیں تو یہ تو ایک معمولی سا میں نے آپ کو نمونہ دکھایا ہے آپ ذرا خود لٹریچر پڑھیں کون سا عالمِ دین تھا جس نے ان کا مقابلہ کیا ہے کوشش کی بہت ساروں نے لیکن سب ناکام تھے حضرت مسیح مود ایک ایسے شخص ہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ اللات جو کھڑے ہوئے اور پادری لفرائے کو شکست دی جو ایک جمیت لے کر انگلستان سے آیا تھا مالی مدد کے وعدے لے کر آیا تھا یہ آپ لوگوں کے حافظ نور احمد چشتی نے جو اپنا قرآن کریم شاع کیا کلام موجز نما اس کے دباچے میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اسلام شکست خردہ تھا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا پادری لفرائے اسی حالت میں آیا کہ سارے انڈیا کو عیسائی بنا کر چھوڑے گا جی اور انگلستان سے وہ مال کی اور پادریوں کی مدد کے وعدے لے کر آیا لیکن یہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا مقابلہ کیا اور انگلستان تک اس کو شکست دے دی پھر آرچ بشپ آف گلاسٹر اس نے اس صورتحال میں اجلاس کیا اور وہ اجلاس ریکارڈ شدہ ہے ان کے لٹریچر میں ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں وہ تحریریں موجود ہیں اس نے یہ اظہار کیا کہ یہ جو نیا اسلام انگلش ہندوستان میں اٹھا ہے اس نے ہمیں واپس پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے یہ اس کا بیان موجود ہے جان علی کوٹ اس کا نام تھا سر جان علی کوٹ تو یہ تو مسلمانوں کی حالت تھی جس کا دفاع حضرت مسیح محدود علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے مجھ سے ثبوت پوچھتے ہیں آپ مسلمان ہیں اپنے لٹریچر کو دیکھیں عں کے اقوال کو تو پڑھیں لو کان علیمان و ان دسلہ نعلٰ ہُو راج میں نہا او امت سے ایمان کا اٹھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علیہ وسلم. ہے یا نہیں بتایا بالکل بتایا ہے بلکل. اس کو لانا کس نے تھا وہ اس شخص نے لانا تھا جو سورج جمعہ کی تشریح و تعبیر تھا حضرت سلمان فارسی رضیان کندھے کے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسولیم وسلم نے فرمایا تھا کہ ان میں سے وہ شخص آئے گا جو آخرین میں آئے گا دوسرے لوگوں میں آئے گا تو بھائی میرے یہ جو امت کے بگڑنے کی پیش ہیں وہ بھی رسول صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لجات عَلَى زمان ال میری لازمن یہ زمانہ آنے والا ہے لطتا بے سننا منقانہ قبلا کم حسم نال بن نال کہ جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشاب اس طرح تم پہلی امتوں کی مشابہ ہونے والے ہو اور یہ کون سی امتیں ہیں مغذوب اور ضالین جی ان کے مشابہ ہونے والے ہو اگر وہ بہتر ہیں تو تم تہتر ہو جاؤ گے یہ آپ کو نظر نہیں آتا اسلامی لٹریچر میں آپ کہتے ہیں امت کہاں گمراہ ہوئی کہاں نقصان پہنچا تھا ہاں سلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اولام شر من منتحط عدیمت سما اس قدر نقصان ہوگا کہ جو دین کے رکھوالے اپنے آپ کو کہیں گے وہی وہ اس کو اجاڑنے والے ہوں گے شر پیدا کرنے والے ہوں گے خیر کے لیے نہیں آئیں گے خیر امت وہ نہیں ہو سکتے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی بارہویں صدی کے مجدد ہے آپ بھی مانتے ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے اگر نمونہ یہود خواہ علماء آیوسو اگر ان ظالین اور مغزوب کی نمونہ چاہتے ہوں تو ان علماء آیسو کو دیکھو جو ان کے ارد گرد پھرتے تھے تو بھائی میرے یہ نقصان تو وہی وقت تھا جو حضرت مسیم عدودیہ صلاۃ وسلام کا تھا اور یہ جو دین کو غالب کرنا تھا یہ تینوں جگہ آیت آئی ہے سورت توبہ میں سورت فتح میں صورت صف میں اور اس کی تشریح میں امام راضی نے امام علوسی نے روح المانی اپنی کتاب میں حتیٰ کہ شیعہ بھی یہ کہتے ہیں ذال کا اندازہ ظہور القائم منال محمد وہ کہتے ہیں جو ہمارا امام ہے اس کے ذریعہ یہ قائم ہوگا امام مہدی کے ذریعہ اور یہ ہماری تفسیریں سات آٹھ تفسیریں ہیں جن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ظالِ کا ظہور المسیح ظال کا نزول ظہور نظول عیسیٰ ظالِ کا ظہور المحدی و ظالِ کا آئندہ ظہور عیسی عیسیٰ تو بھائی میرے یہ آپ کا لٹریچر ہے آپ کی کتابیں ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور عملاً ایسا ہی ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا وہ پورا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نبوت کی اس کے لیے ضرورت نہیں بھائی میرے نبوت کی ضرورت ہے اور آپ حضرت عیسیٰ کو اس کے لیے اتارتے ہیں اور وہ نبی جا, ہے جا. اور آپ کے آئمہ یہ کہہ چکے ہیں من کالا بصلب نبوت ہی فقط کا فراقن وہ آنے والا مسیح ہے یا جو بھی ہے وہ نبی ہے اور جس نے کہا کہ اس کی نبوت چھن گئی ہے وہ بطور نبی نہیں آئیں گے تو وہ کفر کہتا ہے جی یہ آپ کے بزرگوں کے فتوے ہیں امام ابن عربی سے پوچھیں امام سیوتی سے پوچھیں رحمت اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا کہ لے سا بینی و بنا ہوں نبی ہوں و انا ہوں نازل کہ وہ آنے والا جو ہے اس کے اور میرے درمیان نبی نہیں ہے وہ نبی ہے اور میں نبی ہوں اس کو نبی قرار دیا ہے حضرت نواس بن سموان کی جو روایت ہے مسلم کتاب الفتن میں اس میں آنے والے کو عیسیٰ قرار دیا اور چار دفعہ اسے نبی جب. قرار دیا ہے اور آپ رسول کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف دعوے کرتے ہیں اس کے خلاف دلیلیں مانگتے ہیں امین صاحب اپنے دین کو ہماری مخالفت میں ٹیڑا نہ کریں ان کتابوں جو صحیح ریکارڈ ہیں عنسلم کی سلام اقوال سلام. اور حادیث کا وہ بڑے مقدس اور پاک اقوال ہیں ان کے مطابق اپنا دین سیدھا کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں مانے یا نہ مانیں تو ایسی بات نہ کریں جو خلاف واقعہ ہے اور درست نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حدیث صاحب امین صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو سوال کے جواب مل بھی کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا مزید سوال آپ کے ذہن میں امین صاحب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ چنگیز خان نے بیس لاکھ میں سے پندرہ لاکھ مسلمان تباہ کر دیے تھے اور مسلمان چھٹے پھر رہے تھے اس زمانے میں کہ کوئی نبی نہیں آیا اللہ نے سنبھالا اسلام کو اچھا پھر تو پادری دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ ہندوستان کے اندر عیسائی کر رہے تھے تو عیسائی آبادی کہیں کا ابھی بھی دو پرسینٹ آبادی ہے دو سو سال پرانا آپ انڈیا کا ریکارڈ دیکھ لیں اگر دھڑا دھڑ ہوتے ہیں تو سیونٹی فائیو پرسینٹ آبادی تو پھر اس کو عیسائیستان کہنا چاہیے ہندوستان نہیں کہنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے لئی نہ بئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہو چکے تھے کہ میرے اور اس کے درمیان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کہہ رہے تھے نا کہ عیسا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے تھوڑا دماغ اور آنکھیں بڑی مہربانی ہوگی تک چلا جائے گا ایمان تو ایمان لانے والے کی اتباع کرنا نبی نہیں ہوگا وہ نبی نہیں بن جانا یہ اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں فرمایا. آپ کی سب آپ کے آپ کو جو فتوا دے رکھا ہے وہ میرے اکیلے کا نہیں ہے یہ اسلام کا فتوا ہے پلیز میری باتوں کا جواب دیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا uh... سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اس فریکونسی میں دس بجے تک جب کہ دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک یعنی نصف شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفیہ راجپوت اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج مہمان ہیں مکرم و محترم ہادی علی چودھری صاحب سامعین پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ ہم بنا رہے ہیں فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کیجیے اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے اسی طرح سے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ اس نمبر پر بھی کال کر کے ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں عبدالسلام صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عبدالسلام صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم اللہ آب آب کی جو جماعت ہے مجھے آج میں دیکھ رہا تھا کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا کہ تہتر کی جو یا اسلامی کانفرنس تھی تہتر تہتر میں وہ جتنے بھی جو دنیا کے جو صدر اور وزیر اعظم تھے وہ, وہ ان کا انجام انہوں نے کوئی جماعت کے آپ کی جماعت کے خلاف کچھ کہا تو ان کا انجام جو ہے ان کی کہتے ہیں وہ تبھی ہی موت نہیں تھی نمبر ایک اور جتنے بھی جو آپ کے پاکستان میں حالات خراب ہیں کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کیا شہباز شریف کیا یہ انہوں نے آپ کی جماعت کے خلاف جو بھی کیا وہ اس کی کیا وجہ آپ کو کیا خدا کی طریقہ اصل ہے؟ یا اللہی جماعت ہے یا آپ کچھ بدوا دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ چلیے بہت شکریہ آپ کا آپ نے سوال کیا سوال میں ایک معصومیت تھی جو اچھی لگی ہے تو سامع پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ آپ ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں محمد تقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے محمد تقی صاحب محمد تقی صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کی لائن کٹ گئی ہے یا محمد تقی صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں محمد تقی صاحب پروگرام جاری ہے پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی لے رہے ہیں تو بات شروع کیجیے امین صاحب سے شروع کر دیتے ہیں دوبارہ امین صاحب ٹیڑھی کھیر پکانا چاہتے ہیں جی انہوں نے بات کی علاقوں خان اور چنگیز خان نے تباہ کیا تو کوئی تباہ کرے مومنوں کو تو اس سے کیسے کیسے نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوئی نبی آتا ہے جی یہ ہے تو کوئی قرآن کریم نے ثبوت نہیں دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود تکالیف دی گئی ان کو سلیپ پر چڑھایا تو کوئی دوسرا نبی تو بچانے والا نہیں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال جس طرح تکالیف دی گئی حتیٰ کہ دو ڈھائی سال محصور کر دیا شیب ابی طالب میں جی ہاں تو نبی کی آمد ان ظلموں کی وجہ سے تو نہیں ہوتی تو ہلاکوں خان چنگیز خان کی بات نہیں اور بہت سارے مناظر ہیں اسپین کا منظر ہے کئی جگہ ہیں جہاں مسلمانوں نے ہدایت کو چھوڑا ہے یا آپس میں تفرقہ کیا ہے تو بیرونی حکومتوں نے وہ درار دیکھ کر حملے کیے ہیں تو اس سے آپ کیسے دلیل نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پابند ہو جاتا ہے کہ کوئی ظلم کرے تو وہ نبی کو بھیجے ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹیڑی سوچ ہے اس کو درست کرنا چاہیے اور قرآن کریم میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی مسلمانوں کو تباہ کرے تو اللہ نبی بھیجے گا اس کو بچانے کے لیے نبی بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا کا قبلہ ہوں اکثر اللہ علیہ وعلیٰ کا درسلّہ فیم مرسلین یہ قانون ہے کہ ایک نبی کے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور یہ گمراہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں بتائی ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ نبیِ کریم صلی اللہ وسلم کی بات کو آپ کیوں ٹالتے ہیں کیوں اس سے رخ موڑتے ہیں وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کہ میری امت اس طرح ہوگی حزب نال بن نال جس طرح ایک جوتی دوسرے کے مشابت ہوتی ہے اس طرح وہ گمراہی آئے گی اور مسجد مساجد و خراب امن مسجدیں بھری ہوں گی لوگوں سے آج دیکھیں کس طرح مجمعے اکٹھے ہوتے ہیں واحٰ خراب من الحدا ہدایت سے خالی ہوں گی ایک عمل بتا دیں جو سنت نبی کے مطابق ہے نا دھرنا آن صلی اللہ, علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا نہ صحابہ نے ایسا کیا خلفائے راشدین سے کوئی ایسی بات نہیں توڑ پھوڑ جلاو بجاؤ زندگی کا کاروبار معطل کر دینا ظلم و تشدد کرنا غریبوں بے قصوں پر زیادتیاں کرنا یہ کہاں رسول کریم کی سنت ہے کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو آن سلم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاف بیان کر رہے ہیں اپنے ماننے جو کہتے ہیں کہ ماننے والے ہیں مگر وہ جا کہاں رہے ہیں بالکل مخالف ہے میں ساری باتیں نہیں بیان کرتا دکھ والی باتیں ہیں جی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی سنت کے مطابق ہیں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے کہیں جھوٹ فریب دگے گوشت حرام کھلا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ ہو عالم ہے جال, جال رسالت <سؤال> جہاں وہ چاہے گا جب چاہے گا بھیجے گا لیکن ایک بات عانصلم نے نشاندہی کی ہے کہ اس کے علامتیں بتائی ہیں کہ جب ایمان سریا پر چلا جائے گا اور یہ نظر آتا ہے کہ امت کی بھلائی کے لیے اس کی تربیت کے لیے علماء ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھرتے نظر آتے ہیں لیکن تربیت کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے جو کچھ ٹیلی میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ سڑکوں میں دیکھتے ہیں جو کہ ذاتی جو فلمیں سڑ... گلیوں کی بنائی ہوتی ہیں ان میں دیکھتے ہیں یہ اسلام کی حالت ہے تو نبی آیا ہے اس نے لوگوں کو نکھارنا شروع کیا ہے اور اللہ کے فضل سے دنیا میں وہ جماعت اس کی ہدایت و نور کے ساتھ پھیلتی چلی جاتی ہے اور بڑے بڑے ایوان دنیا کے ہماری باتوں کو سنتے ہیں اس نبی کی باتوں کو سنتے ہیں آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور الٹی دلیلیں بناتے ہیں ہلاکو خان چنگیز خان کی ہلاکت کی تو جو بھی صورتیں تھیں وہاں نبوت اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ خود بیچتا ہے آپ نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنظر صلی اللہ وسلم کے اللہ علیہ درمیان کی بات ہے عن سلم فرمایہ نہ ہوں نازل جو آنے والا نازل ہونے والا ہے وہ عیسیٰ ہے اور نبی ہے جی آپ کہتے نہیں ہوگا یہ آج نیا ہی مطلب پہلی دفعہ سنا ہے ویسے ہاں جی وہ <تصفيق> جس نے آنا ہے اس کو بھی آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پہلے بھی میں نے عرض کی تھی آپ کئی دفعہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ آنا ہے حضرت عیسان لیکن نبی نہیں ہوں گے جی بھائی میرے قرآن کریم کو جھٹلاو گے اس کے سامنے بالکل یہی آنسل میں فرمایا سلم تھا سلم کہ سلم کیا ہے اللہ رسم جی جی ہاں جی کہ وہ اس کے جو قرآن کریم کے لام یب کا من اللہ رسم اس کے الفاظ رہ جائیں گے اس کی بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے جی. کتنی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں نبی اللہ اور رسول اللہ قرار دیا ہے <coughs> تو آپ ان آیتوں کو کہاں لے کے جائیں گے قرآن کہتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول امین صاحب کہتے ہیں وہ رسول نہیں ہے جی کچھ امین صاحب تھوڑا سا خیال کر لیں قرآن کے سامنے کھڑے نہ ہوں جی. ہماری مخالفت کریں بے شک اگلے جہان میں یہ قرآن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا کس نے اختیار دیا تھا یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو کہ آنے والے کو آپ رسول قرار نہ دیں یا وہ حضرت عیسیٰ جو فوت ہو چکا ہے ماضی میں تھا آپ تو اس کو مانتے ہیں نا اس کو رسول قرار نہ دیں قرآن اسی کو رسول قرار دیتا ہے اور آنے والے کو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم رسول, رسول قرار دیتے ہیں اور اس کی سند قرآنِ کریم میں ہے کہ نبیوں کا درجہ مل سکتا ہے جی ہاں تو آپ کہتے ہیں یہ آپ اجازت دیتے امین صاحب کی اتھارٹی ہے یہ خدا ہیں اس کائنات میں اس دنیا میں اور یہ آنے والے کو نبی نہیں ہونے دیں گے۔ کمال ہے۔ اور آپ کے پہلے ائمہ اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں من کالا بے بسلبہ نبوت ہی فقد کافر حقن۔ تو اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ جتنی مرضی مخالفت کریں۔ چلیں حدی صاحب مجھے اجازت دی تھی تقی صاحب ہیں ان کے سوال لے لیتے ہیں۔ جی, پھر اگلے سوالوں کی طرف چلتے ہیں تقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپ آن ایئر ہیں؟ جی۔ جی۔, جی. اچھا میں جی. محمد تقی کرنا کہ ہمارا سو ارما کرام آیا نا تو آپ کا ایک عالم کافی ہے کیونکہ آپ نے اس کو ماننے نہیں اس کی دلیلوں کو ٹھیک ہے نا آپ کا ایک ہی عالم جو ہے نا ہمارے لیے کافی ہے کہ اسے ماننے نہیں یہ بات ٹھیک ہے اور میں حضرات بھائی یہ کہہ چکا ہوں کہ حضرت عیشا لہسن دوبارہ پیدا نہیں ہونا ماں کے پیسے چلنا نہیں انہوں نے نہ کسی اور بندے سے انہوں نے آنا ان کا اتار آنا انہوں نے اپنا خود آنا ہے دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد تقی صاحب محمد تقی صاحب کے بھی سوال آ گیا سلسلے میں ہی ہے جی جی لیکن ابھی امین صاحب کا دوسرا پہلے جی رہتا جی تھا رات کہ رات ہم جی تمام جو دنیا کے علماء ہیں مسلمان وہ سب مانتے ہیں ان کا آپ کے خلاف فتویٰ ہے تو امین صاحب <تصف> میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس پر آپ کو افسوس کرنا چاہیے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا ہے کہ اللہ واحدہ سارے ایک طرف ہوں گے اور ایک ایک طرف ہوگا اور آپ نے یہ 73-74 میں فیصلہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ کیے تھے وہ یہ ہیں اور جو ایک الگ کیا تھا وہ یہ ہے تو یہ ہماری فتح کا دن ہے یہ آپ کا فتویٰ یا آپ کا جو جمع ہونا ہے اکٹھا ہونا ہے یہ کوئی خوبی والی بات نہیں یہ ہماری فتح کا نشان ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو آپ لوگوں نے سچا ثابت کر دکھایا ہے اور آپ اپنے آپ کو دوسرے زمرے میں ڈال دیا ہے اور ہم نے ایک طرف کر دیا ہے عبدالسلام صاحب کا سوال تھا کہ ایک ویڈیو چل, چل رہی ہے وہ میں نے بھی ایک دفعہ دیکھی تھی جس میں انہوں نے یہ جو انیس سو میں اسلامی سمٹ ہوئی تھی یہاں پہ لاہور میں اور اسلامی دنیا کے سربراہ آئے تھے مختلف لوگ تھے یہ سربراہان مملکت تو اس پہ انہوں نے کئی سربراہان کا جسے شاہ فیصل تھے وہ قتل ہوئے بھٹو صاحب کا بھی انجام اور طرح ہوا بعد میں بھی بہت سارے عدی امین ہیں وغیرہ وغیرہ بو مدین تھے الجزائر کے تھے ان سب کے انہوں نے حالات بیان کر کے کہ ان کی موتیں جو ہیں اے اے تب ہی نہیں تھیں بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ابتلاح میں ڈال کر یا غیر طبی موت مارتا ہے تو یہ انجام اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس طرح ان کی موتیں ہوئی ہیں تو بہرحال یہ جس نے بھی یہ حالات جمع کیے یا وہ کواہف جمع کیے وہ ہیں تو حقیقت افروز اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے غیرت رکھتا ہے حضرت مسیح محدود السلۃ والسلام کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی یا خدا کے اس نبی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دین کی سربلندی کے لیے آیا تھا اس کی مخالفت کی اور تکلیفیں تکلیف دہی کی اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی برا کیا بعض ہلاک ہوئے بعض کئی بیماریوں میں مبتلا کر مبتلا ہو کر اس طرح مرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کے مخالفوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے تو یہ بہرحال ایک حقیقت ہے حضرت مسیح محدود اصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہامن بتایا ہے کہ انی محین من ارادہ اہانہ تک کہ جو تیرے تیری تزلیل یا اعانت توہین کا ارادہ کرے گا یا اس کو کرے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا تو یہ ہم نے بار بار نشان دیکھے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے تو یہ نبیوں کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے بہرحال دعا ہی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے اور ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے تو جماعت احمدیہ تو ہر وقت یہ ایسے نشان دیکھتی ہے تو آئندہ بھی جو ہونا ہے وہ بھی دنیا دیکھے گی کہ جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے محمد تقیث صاحب دو دو دو میری بھی پوچھا تھا کہ کہیں آپ بد دعا تو نہیں دیتے ہم نہیں بد دعا دیتے ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو پا کے دکھ آرام دو, خاران دو قبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم نے دعا وسلم. کی تھی وہ جو پہاڑوں کا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار دیا ہے مجھے کہ میں ان کو ان پہاڑوں میں کچل دوں تو عام سلّم نے فرمایا کہ میں یہ کس طرح کہہ سکتا ہوں میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پشتوں میں سے توحید کے پرستار نکالے گا تو چنانچہ وہی لوگ ان ان ان لوگوں نے اسلام قبول کیا بلکہ وہ خود رئیس بھی مدینہ آیا اور اس نے سانداز سجری میں اسلام قبول کیا تو ہماری پوزیشن یہی ہے کہ ہم دعا ہی دیتے ہیں تکلیفیں شہادتیں اور سارا کچھ برداشت کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت کے کوئی کام لے لیں ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس وقت کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا مرسل تھا اور اسی کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے تو اس کو ماننے کی توفیق توفیقتہ فرمایا تاکہ اسلام مزید تر... تیزی کے ساتھ ترقی کرے تو ہم ہم دعا کرتے ہیں ہم بد دعا نہیں کسی کو دیتے جی محمد تقی صاحب کا آخری سوال تھا جو وہ کہتے جی. ہیں کہ محمد تقی صاحب نے بڑے حصوق سے کہا ہے کہ ہمارے جی. سولہ ماہوں آپ کا ایک ہو تو وہ پھر بھی بات نہیں مانے گا تقی صاحب بات سو علما کی نہیں ہے ہزار بھی ہوں غلط بات کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے سیدھی بات ہے سچائی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کے علماء وہ ہیں جو گالی گلوچ توڑ پھوڑ اور ہر قسم کے فساد پر یقین رکھتے ہیں اصلاح اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے اسلام کی بہبود کی طرف توجہ نہیں دیتے نعرے ایسے لگاتے ہیں جن میں بظاہر غیرت نظر آتی ہے جی. مگر اس سے اسلام تنزل کی طرف جاتا ہے لوگوں میں سرکشی بڑھتی ہے اور دیکھنے والے جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام سے کراہت کے جذبات رکھتے ہیں پھر تو یہ ایسے نمونے نہیں دکھانے چاہیے اور ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے ہمارے علماء جو اللہ کے فضل سے انکسار کے ساتھ قربانیاں کرنے والے ہیں اور تربیت یافتہ اور تربیت کی طرف تعلیم دینے والے ہیں دن رات ان کا کام یہی ہے کہ امت کے لوگوں کو راہ ہدایت پر رکھیں ان کی نمازوں کی ان کو نمازوں کی طرف توجہ دلائیں عبادات کی طرف توجہ دلائیں دین کے لیے قربانیوں کی طرف توجہ دلائیں تو یہ آپ نے بات بڑی جذبہ تو آپ کا اور تھا لیکن بات سچی کر دی ہے کہ آپ کے سو علماء ہمارے کالم کے برابر نہیں ہیں انشاءاللہ بالکل باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے انہوں نے اوپر سے آنا ہے یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے قرآن کریم اس کو رد کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے وفات یافتہ اوپر نہیں جاتا نہ زندہ اوپر جا کر اتنا عرصہ رہتا ہے یہ قرآن کریم اس کو رد کرتا ہے اور جو حضرت صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں تشبیح دی ہے صرف کہ جو آنے والا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھے گا یعنی اس کی اس کو پہچاننا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر اس کو پرکھ لینا تو یہ کامل تشبیح جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے دوسرا نام دیا جاتا ہے آنسلم نے جو صلی اللہ بخاری میں روایت آتی ہے کہ کیفا انتم ایزا نازا فیق کو مبن مریمہ یہ کن کو مخاطب کیا ہے یہ حدیث ایسی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہر لحاظ سے سچی حدیث ہے हم. اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آن سلم نے مخاطب کس کو کیا ہے صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا کیفا ان ایزا نازال فی کو ابن و مریم و کو من کم صحابہ کو تقی صاحب غور فرمائیں کہ صحابہ کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا تم میں ابن مریم نازل ہوگا ٹھیک ہے اور وہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا جی. یہ اول تو دو متضاد باتیں ہیں کہ نازل ہوگا آپ کہتے ہیں نازل کا معنی اوپر سے آنا ہے اگر وہ نازل ہوگا تو امام ان میں سے کیسے ہو گیا وہ تو باہر سے آیا ٹھیک ہے تو امام و کم تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا امام و کم من کم, تم کم تمہارا امام تم ہی میں سے تو اس پر غور فرمائیں اس میں عنسلم نے خبر دی ہے کہ ابن مریم کا نازل ہونا نزول سے مراد آسمان سے اترنا ہر دفعہ نہیں ہوتا بلکہ پیدا ہونا بھی ہوتا ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم بھی نازل وسلم. ہوئے مگر آپ جانتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے جی تو یہ قرآن کریم کہتا ہے انزلنا الیکم ذکر رسول ایسا رسول ظاہر کیا جو مچتسم ذکر ہے تو نزول کے معنی آسمان سے آنے کے نہیں ہوتے اس لیے اپنی غلطی کو درست کریں آپ اس میں درست نہیں ہیں اس عقیدے میں اور جو فرمایا کہ کیفہ ان کیفہ ان صحابہ کو کہے تم کیسے ہوگے تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں ابن مریم نظر ہو تو ان میں تو کوئی نہیں آیا ٹھیک صحابہ میں جتنی بھی عمرے پائیں زیادہ زیادہ کوئی سو سال زندہ رہ گیا ہوگا آن سلم جی. کے بعد مجھے علم نہیں آخری صحابی کا فوت ہوا سو سال کا عرصہ لگا سو سال میں اگر وہ عیسیٰ نازل نہیں ہوا تو ناؤزب بل علم کی یہ بات جھوٹی نکلی اس کو سچا کیسے ثابت کر سکتے ہیں اور یہ وہ روایت ہے جس کو کسی ایک محدث نے بھی کسی ایک صحابی نے خلیفہ راشد نے کسی نے بھی اس کو رد نہیں کیا جی. کبھی ہمارے میں تو عیسیٰ نازل نہیں والے اعظم یہ روایت جھوٹی ہے آن سلم نے غلط بات کر دی ناؤز بلا ناؤز باللہ آپ کہتے ہیں تگی صاحب کے ناؤز باللہ یہ بات غلط ہے اگر اس نے آنا ہوتا تو ان صحابہ میں آتے جن کو آنظلہ سلم نے مخاطب کیا. کیا دوسری بات میں لجوشے کرنا فی کو مبن میں عنقریب تم میں عیسیٰ نازل ہوگا جی تو اگر اس نے اوپر سے آنا تھا تو صحابہ میں آنا چاہیے تھا ورنہ یہ روایت سچی ثابت نہیں ہوتی آپ کے پیمانے پر ہمارے پیمانے پر نہ آنے والے جو آنے والا اصل انسان ہے نہ جن کو مخاطب کیا وہ اصل ہے ان کی مثال آخرین کی ہے کہ وہ صحابہ سے ملیں گے صحابہ جیسے ہوں گے مگر بعد میں آئیں گے آخری منہم علم ظالق سورت جمعہ میں اس کی تشریح موجود ہے اور اس میں جو آنے والا ہے وہ وہی ہے جس نے ایمان سے سر... ایمان کو سریا سے لانا تھا تو اس نے پیدا ہونا ہے تو نزول کے بارے میں آپ کہتے ہیں سارے یہ مانتے ہیں کہ اس نے آسمان سے آنا یہ بات بھی آپ کی درست نہیں علامہ سوروردی کی کتاب فریدہ فریدہ رغائب خریدہ تو عجائب پڑھے نا اس میں رہتے کالت فرقہ تن ایک گروہ فرقہ کا مطلب بڑا گروہ وہ کہتا ہے من نزول عیسیٰ خروج و راجل عیسیٰ و الفضل و باشرف کہتے ہیں نزول عیسیٰ سے مراد ایک گروہ یہ لیتا ہے کہ کسی ایسے انسان کا ظاہر ہونا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے فضل اور شرف میں مشابہ ہو یشبہ بھی ہو عیسیٰ فی الفضل و شرف کما یقال راجل الخیر ملکن ولی شر شیطانن مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک اچھے انسان کو بھلائیوں والے انسان کو فرشتہ کہا جاتا ہے جی اور جو شیطانی خیال رکھتا ہے شرارتیں کرتا ہے اس, شیطان اس کو شیطان, شیطان کہتے ہیں جی تشبیہن ہمال لا یرادو بے بیہم العان یہ تشبیح کے طور پر کہا جاتا ہے اس سے عین وہ شخص مراد نہیں ہوتا تو بھائی میرے یہ باتیں امت نے کہی ہوئی ہیں آپ جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ آپ کو صحیح باتیں نہیں بتاتے وہ علم و عرفان اور سچائی کی باتیں نہیں بتاتے وہ باتیں ڈھونڈیں جو روایات میں موجود ہیں سچی اور صحیح روایات میں موجود ہیں ورنہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی رد کرنے بلد. والے ہیں بالکل بالکل چلیے بہت شکریہ شامر پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان صفیہ راجپوت اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں آج مکرم و محترم ہادی علی چودھری صاحب پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کر رہے ہیں اور ریڈیو احمدیہ میں شمولیت کے لیے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے آپ اگر چاہیں تو آپ ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اس پر بھی کال کر سکتے ہیں یہ دو نمبرس ہیں کال کیجئے اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں اقبال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اقبال صاحب کا سوال لیں گے پہلے اقبال صاحب السلام علیکم و ورحمۃ اللہ و وبرکاتہ وعلیکم السلام سوال یہ کرنا تھا کہ مطلب یہ کہا جاتا ہے میں یہ تو نہیں دے سکتا مطلب اس طرح سے کہ حضرت ابو طالب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے پیروں تلے مطلب گوڈے گٹوں تک یا نیچے تک جو ہے یعنی جہنم کی آگ ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے تو اسلام قبول کیا تو مطلب ان کی سزا ہوئی غلام احمد نے بھی جو قادیانیت قبول نہیں کی تھی جی تو ان کا ایمان کیا کس درجے پہ آپ لوگوں کے حساب سے کیا وہ وہ جہنم میں رہیں گے گے یا پھر وہ کہلائیں ٹھیک ٹھیک ہے اقبال صاحب آپ کے سوال کا شکریہ محمد تقی صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کا سوال لے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد تقی صاحب السلام نے کہا وہ آپ کہہ رہے ہیں جی جیسا ایک سو سال کے اندر آنا چاہیے تھا یہ ٹائم فریم کسی کسی جگہ پہ نہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہیں ڈھونڈ لیا ہے یا کسی نے وہ ایڈ کر لیا وہ تو گائب کا ہی تھا انہوں نے صرف نشانیاں بتائی تھی گائب کا انہوں نے بتایا کہ لازمی آئے گا وہ اس ڈیٹ پہ آئے گا ٹائم فریم کہیں نہیں بتایا گیا ان کا ٹھیک ہے یہ اس چیز کو آپ کلیئر کیا کرے رولی میں نہ رکھا کہ جی آج وہ سو سال میں آنا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سوال کیا ہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ پر اس وقت ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 ہے یہاں پر اپنے مستقل سامین کے لیے یا جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے کہ ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں شب بارہ بجے تک دس بجے تک پروگرام پیش کیا جاتا ہے اسی فریکوینسی پر یعنی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر لیکن دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک جو پروگرام ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کر حاضر ہوتے ہیں تو شب دس بجے پروگرام تو جاری رہے گا اسٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہیں گے ہمارے ساتھ مکرمہ محترم ہہادی علی چودھری صاحب بھی موجود ہوں گے لیکن ہماری فریکوئنسی جو ہے وہ اے ایم میرے ساتھ اس وقت حسن صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حسن صاحب کو ریڈیو احمدیہ خوش آمدید کہیں گے ان کا بھی سوال لیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جناب حسین بات کر رہا ہوں جی حسن صاحب میرا چھوٹا سا سوال ہے تھوڑا سا لاجیکلی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے دو یا تین تین نبی ہیں جن کے آسمان سے آنے کا ذکر ہے یہودیوں نے یہودیوں کے پاس کے آنے کا تصور ہے عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کا ذکر ہے اور مسلمانوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے اگر لاجیکلی تصور کریں کوئی نبی کوئی بندہ اوپر سے اتر رہا ہے کوئی کسی کو پیسے مانے گا سوال تو پھر وہی رہے گا کہ جناب یہ تو میرے مذہب کا ہے یہ تیرے مذہب کا ہے اس کا کیا سلوشن ہے ٹھیک ہے چلیے بہت ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت زیشان وڑایت صاحب موجود ہیں زیشان وڑاحت صاحب کا بھی سوال لے لیتے ہیں زیشان صاحب, السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمد خوش آمدید وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سر زیشان وڑ بول رہا ہوں اور یہ سوال نہیں ہے ایک تھوڑی سی التجا ہے مطلب ایک بات کہنی ہے چھوٹی سی مبت سے بات کروں گا کہ آ, جو پاکستان میں ریسنٹلی کچھ ہوا تھا یمیا آطف کے حوالے سے اس پہ میں اپولوجائز کرتا ہوں احمدی برادری سے مطلب میں نان احمدی پرسن ہوں اور اس میں میں اپنے جو مکتبہ فکر والے لوگوں سے التجا کرنا چاہتا ہوں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا احتلاف اپنی جگہ پہ آپ کسی کا بیسک رائٹ نہیں چھین سکتے آپ کینیڈا میں رہتے ہو مجھ سے آج تک نہیں کسی نے کہا کہ اپنے آپ کو کافر کہو تو مجھے جاب دیں گے ٹھیک ہے تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار جب آپ باہر آ کے ایکول رائٹ کی بات کرتے ہو تو اپنے ملک کے اندر بھی تو آپ ان سے عقیدے میں اختلاف ضرور رکھیں بٹ مطلب بڑا مجھے افسوس ہوا کہ میں نائنٹی پرسینٹ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کافر کافر کے نعرے لگاتے رہو بھائی بٹ جاب کا جو بیسک رائٹ ہے جو شہریت کا بیسک رائٹ ہے اس کو بھی سوری کرتا ہوں سر تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ بہت شکریہ صاحب آپ کا ساجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کال لیں گے پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی کالس کے سلسلے کو موقوف کریں گے اور پروگرام میں پھر آپ کو دوبارہ وقت دیں گے ساجد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک میں خوش صحیح علیکم وہ مولوی اسرار اور ایک مولوی ترمزی ہے ان کو میں سنتا رہتا ہوں جی جی تو ان کی جو باتیں ہیں نا وہ اور آپ کی باتیں جو ہے نا وہ ایٹی پٹھن ملتی ہیں میں ان کا مریض بھی ہوں جی تو یہ صاحب جو پہلے بول رہے تھے نا تو میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں بولوں گا لیکن یہ جانے میں بول رہے تھے یا کسی نے ان کو پمپ کر دیا کہ آپ یہ بات کرو اس سے زیادہ اس کی صحیح کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بالکل اسلام کے جو قائد مولوی صاحبان نے بتایا ہے نا تو ڈاکٹر تنظیم صاحب نے بتایا اس سے ہٹ کے وہ بات کر رہے تھے ان کو تو وہ مانے نا وہ تو ہمارے ان کے سانجھی ہیں مولوی سرار صاحب بھی ہمارے ان کے سانجھی ہیں جی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ جد صاحب جو آپ نے بات کی تو کچھ کالس تھیں ہم نے سوچا کہ سارے سوال ایک ساتھ لے لیں جی ٹھیک ہے بہت اچھا جی جی آپ کے حکم پر ہم نے چلنا نہیں آپ کی مہربانی ہاں جی اقبال صاحب کا سوال اب اس میں ہے شروع میں ہے نا جی ہاں اقبال اقبال صاحب نے کوئی روایت کی بات کی ہے کہ حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کے پنڈلی کے نیچے تک جہنم میں ہوں گے ان کی آگ ہوگی اور اس پہ انہوں نے سوال یہ بنایا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے نے قادیانت قبول نہیں کی تھی تو وہ کیا وہ بھی جہنم میں ہوں گے تو نمبر ایک تو یہ حضرت ابو طالب والی روایت میں نے تو کہیں نہیں پڑھی اور نہ ہی ایسا ممکن نظر آتا ہے آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی بات کریں تو یہ روایت کسی جو روایتوں کے درجے ہیں کوئی نچلے درجے کی کسی کتاب سے کسی نے لکھی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور نہ اس طرح کا کوئی خیال رکھتے ہیں نہ ہم نے سنا ہے تو یہ تو ہماری اس روایت کے بارے میں ایک سائڈ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری جی. مجبوری ہے کہ ہم نے نہیں سنی ٹھیک ہے اور है. نہ ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں है. تک مرزا غلام ام صاحب کے بیٹے نے قادیان قبول نہیں کی تو یہ آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے ایک بیٹا تھا جو پہلے فوت ہو گیا تھا اور <coughs> اس کے بارے میں اگر اس نے قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے اس کے بارے میں ہم اس روایت کو جو ابو طالب والی آپ نے بیان کی ہے اور وہ درست بھی معلوم نہیں ہوتی اس کے مقابل پر کیوں ہم کوئی فتویٰ جاری کریں جی ہم کوئی خدا نہیں ہے ہم نے کسی کی کوئی نجات کے فیصلے نہیں کرنے کسی کی جنت دوزہ کے فیصلے نہیں کرتے آج کے مولوی تو کر دیتے ہیں فلاں جہنمی ہے فلاں کافر ہے تو یہ الگ باتیں ہیں ہم اس کے بارے میں کیوں کہیں خدا جو بھی سلوک کرے اس کے ساتھ کرے لیکن جو آپ کے دعوے کے بعد جو آپ کے بیٹے تھے وہ سارے اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں داخل تھے آپ پر ایمان لانے والے تھے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں کہ آپ کے چار بیٹے جو تھے تین ایک بیوی سے اور پہلا جو تھا ایک پہلی بیوی سے سارے احمدی تھے ٹھیک ہے خلافت है. کے تحت تھے اچھا محمد تقی صاحب نے <تصفح> یا ہماری بات سمجھنا نہیں چاہتے یا ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے ٹائم فریم میں نے کوئی نہیں بنایا میں نے کہا اندازہ کیا تھا کہ آنسلم کی وسال کے بعد اگر کوئی صحابی زیادہ زیادہ زندہ رہا ہے تو ایک سو سال زندہ رہا ہوگا یا زیادہ رہا یا کم رہا یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے جی. لیکن جتنی دیر بھی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس روایت کے مطابق پابندی تھی کہ وہ صحابی کی زندگی میں آتا جی اوپر سے نازل ہوتا جی کیونکہ آسلم نے یہ روایت جہاں بھی بیان کی ہے وہاں ایک تو یہ کہا ہے کہ وہ تمہارا امام تم میں سے ہے ٹھیک ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے تقی صاحب کے خیال سے کہ وہ مصیب نے مریم اوپر سے نہیں آنا بلکہ وہ تمہارا امام تم میں سے ہے مسلمانوں کا امام صحابہ کا امام صحابہ میں سے ٹھیک ہے اور یہ اس مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی ہاں اور جو صحابہ کو مخاطب کیا کہ تم میں وہ آئے گا تو صحابی تو کوئی رہا نہیں زیادہ زیادہ جتنی لمبی زندگی دے دیں آپ ٹائم فریم بنا دیں سلم نے تو نہیں بنایا لیکن صحابہ کوئی نہ کوئی تو لمبی زندگی کسی نے پائی کسی نے آخری جو فوت ہوا ہے اسی سال میں ہوا ستر سال میں آپ ٹائم فریم دے دیں اس تک صحابہ کی زندگی میں اس کو آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ وعدہ براہ راست صحابہ سے ہے امت سے نہیں ہے اس طرح یہ جو بخاری کی حدیث ہے اس سے واضح طور پر ہے کیفا انتوم لا یوش کرنا انجنز لا فی کم ابن فی تم میں آئے گا تو آپ جا کے در سکتے روایت تو آپ کو باندھ کے رکھتی ہے کہ اس کے معنی تمثیلی کریں صحابہ بھی اصل نہیں ہے جب اس کے آنے کا وقت ہے وہ اس وقت آئے گا جب ایمان سریا پر چلا جائے گا یہ نشاندہی اس وقت کی جب صحابہ آخرین کی شکل میں ہوں گے ایک نئی قوم آئے گی جو آخرین ہوگی اور وہ قوم آخرین ہیں دوسرے ہیں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں ہے یہ ہماری تشریح ہے تو جس کو ماننا ہے مانے اپنی تشریح کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پابند ہونا پڑے گا کہ اس مسیح کو صحابہ کے اندر نازل ہونا چاہیے تھا یہ باقی آپ دیکھ لیں کب تک اس کو ہونا چاہیے تھا اور نہیں آیا تو اس سے ناوز بلّہ علیہ وسلم کی اس روایت کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا آپ کو حسن صاحب نے اچھا ایک نقشہ پیش کیا ہے کہ تین نبیوں کی آمد کا ذکر ہے الیا جو مسیح سے پہلے آنا تھا اور عیسائی کہتے ہیں حضرتیسہ نے دوبارہ آنا ہے یہاں چرچوں کے باہر لگے بھی ہوتے ہیں yeah. دو بارہ میں بھی تھا اس سے پہلے بھی تھا کئی دفعہ یہ لگتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے تو کیا تم تیار ہو اس کے لیے yeah. بلکل, اس طرح بورڈ لگے بلکل, ہوتے بلکل, ہیں بلکل لگے تو کون کس کو مانے گا یہ تو سارے ایک دوسرے کو کہیں گے کہ وہ تمہارا یہ بالکل درست لاجک ہے اس لیے اس کو کل جوگھ کا زمانہ قرار دیا ہے ہندؤں نے بھی اور وہ جو آنے والا ہے کو مسیح اور مہدی نام دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ امت کے لیے وہ مہدی ہوگا اور باقی قوموں کے لیے وہ مسیحیت کا پیغام رکھتا ہوگا تو یہ جو اس کا اسلام سے باہر ہے وہ بطور مسیح تمام اقوام کے لیے وہ موود ہے تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہیں رحمۃمین ہیں انہی رسول اللہ علیہم جمین کا پیغام ہے کہ تمام قوموں کے لیے ہیں تمام انسانوں کے لیے ہیں اس لیے آپ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جس وجود نے آنا ہے مسیح کا نام لے کر آنا ہے مہدی کا نام لے کر آنا ہے اور وہ تمام پہلے نبیوں کے جن کی آمد کا ذکر ہے ان کے مجموعے میں آنا ہے اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے عز الرسول کے تحت یہ وہ زمانہ ہے جب تمام رسول ایک وقت مقررہ پر کٹھے لائے جائیں گے اور یہ جو شیوں کی کتاب ہے بہار النوار ملا باکر مجلسی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے یاتی بے ذخیرہ تلمبیا جو مہدی امام قائم ہے وہ نبیوں کے مجموعے کے ساتھ آئے گا ذخیرے کے ساتھ آئے گا تو ایک وجود میں سارے وجود جمع ہوں گے اور ان کی یہ بھی روایت ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ اعلان کرے گا کہ یا معاشر الخلۂ کے مانا رادا یونت ابراہیمہ و اسماعیلہ فہان اضاء ابراہیم و اسماعیل جو چاہتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھے وہ مجھے دیکھے جو موسا اور شمول کو دیکھنا چاہتا ہے علیہ السلام کو وہ مجھے دیکھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی جو حضرت عیسیٰ اور شمون کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ و سلم اور علی رضی العن کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے تو یہ سارے دعوے اس کے وجود میں موجود ہوں گے تو یہ ایک وجود میں سارے نبیوں کی قوموں کو اکٹھا کرنا یہ اس آنے والے کا کام ہے اور اللہ کے فضل سے یہ آنے والا آیا ہے اور اس کا پیغام ساری قوموں تک پھیل چکا ہے پھیل رہا ہے اور وہ قومیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں تو یہ غرض پوری ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے تو وہ ایک ہی آن سلم کے تابع ہو کر آنے اسلام. والا نبی ہے اور وہ تمام قوموں کے لیے ہے زی شان صاحب نے پھر تبصرہ کیا ہے میاں آطف صاحب کے حوالے سے جی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے گیا ہوا تھا بالٹی مور میں ان سے ملا بھی ہوں میاں آطف جی صاحب سے تو اللہ کے فضل سے جماعت احمدی ہے یہ خود احمدی ہوئے ہیں پیدائشی احمدی نہیں ہیں لیکن اللہ کے فضل سے جو عجز و انکسار ان میں نظر آتا ہے غیر معمولی ہے اس قدر بلند رتبہ ان کو دنیا کے علوم میں ہے لیکن اس کے باوجود ایسے ایک عام انسان کی طرح آجز و انکساری کے ساتھ ملتے ہیں اور ان ان سے خاکصاہ نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ یہ پاکستان میں جو ہوا اس سے نام تو آپ کا آیا ہے لیکن احمدی تو ہر جگہ خدمت کے لیے تیار ہے جب بھی کوئی بلائے خاص طور پر اپنے وطن عزیز کے لیے تو جاننے بھی قربان کرتے ہیں ہم لیکن جو انہوں نے سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا تو کچھ نہیں ہو سکا لیکن پاکستان کو ضرور ٹھیس پہنچی ہے اس کی شہرت کو باہر کی قوموں نے اور صاحب علم لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ ایک انسان جو ملک کی خدمت کر سکتا تھا اپنے علم اور تجربے سے اس کو انہوں نے رد کیا ہے اور اس کی وجہ سے بار او بعض اور لوگوں نے بھی رد عمل دکھایا اور انہوں نے بھی استیفے دیے تو جا. یہ ہمیں قومی طور پر یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ہر چیز کو مذہب میں تول کر اور جو کانسیپٹ ہے جو وہ کیا کہتے ہیں نظریات ہیں وہ بھی کوئی سچے تو نہیں ہیں جن کی جن کی بنا پر ایسے فتوے یا ایسے اقدام کیے جاتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے قوم کا ہوتا ہے تو یہ بہر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ علم و عرفان بھی دیتا ہے اور خدمت کے مواقع بھی دیتا ہے اور انسانیت کی مجموعی طور پر ہم لوگ خدمت کرتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ، بالکل آخر میں ایک اور کمنٹ کیا تھا ساجد صاحب نے بھی جی ہم اس کے مشکور ہیں اس پر جی ہم کیا تبصرہ کر سکتے بلکل ہیں ٹھیک ہے ساجد صاحب بالکل بہت شکریہ بہت شکریہ حادی صاحب بہت سے سوالات آ رہے ہیں امید مجھے یہ تھی کہ موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا اس کے حوالے سے بھی سوال کوئی پوچھے گا اور اس پہ بھی تذکرہ کرے گا ذکر کرے گا ویسے میں آپ کو بتاؤں حقیقت جی ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس موضوع کو چھیڑا تھا جی لیکن سوال نہیں کوئی کرتا سوال نہیں کرتا اس سے دبتے ہیں کیونکہ یہ جو سٹینڈ لیتے ہیں جی کہ تو رسالت کی قتل ہے یہ غلط سٹینڈ ہے ٹھیک ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کوئی ایسا سنت نہیں کوئی قدم اقدام نہیں ہے تو یہ ان کے بنائے ہوئے فتوے ہیں جن کی کوئی سند رسول کریم صلی اللہ وسلم صحابہ اور دیگر امہ پر جاتی ہو کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اس لیے سوال سے گھبراتے ہیں فکریہ ہے تامل ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کر رہے ہیں یا دہانی کے لیے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک پروگرام کے پہلا حصہ اب سے تقریباً بیس منٹ بعد تک یعنی دس بجے شب تک ہم آپ کی خدمت میں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون یعنی اسی فریکوینسی پر پیش کریں گے لیکن دس بجے شب ہماری فریکوئنسی اے ایم فائیو ہو جاتی ہے یہ پروگرام آپ اے کے ذریعے یا جو اے کی اسمارٹ فون کے لیے ایپ ہے اس کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں یا پھر آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ریڈیو احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ریڈیو احمدیہ کے یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں میرے ساتھ جو موجود ہیں, دوبارہ ان کو پر گے عبدالسلام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ میرا یہ سوال ہے کہ آپ پر کافی اللہ کا فضل ہے یہ آپ سوال تو کرتے ہیں مجھے پتہ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کل مولوی جو ہے پاکستان کے انہوں نے قدم مچایا ہوا ہے کہ واجب القتل ہے آسیا اور جج اور جو بھی ہے چیف منسٹر جو ملیٹری جو باجوا صاحب ہے سب تو یہ آپ کا کیا کے بارے میں آپ کا کیا نظر ہے اور کیا موقع ہے چلیے بہت شکریہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ آ, میرا سوال توہین رسالت سے متعلق ہے لاجیکلی آنسر میرا چاہوں گا کہ کوئی بھی نبی ہو وہ اپنی اپنی امت کے لیے بہت ہی وہ ہوتا ہے باعث عزت ہوتا ہے ہر ایک اس کی وہ کرتا ہے जी. کیا کبھی تاریخ میں بھی مطلب ہے اگر کوئی بندہ اور جو وہ آتے بھی ہیں نبی جو ابھی تک ہر بندہ سمجھتا ہے ان کو تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہے اور سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ایک امت بن گئی اور ایک اس امت سے باہر ہے تو کیا اگر کوئی بندہ مطلب نبی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برداشت کرے اور وہ دوسرے بندے کو اپنے مذہب میں لے کر آئے ٹھیک ہے کیا کبھی تاریخ میں ہوا ہے ایسا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے کسی کو کی بیت, نبی کی بیجتی کی ہو اور جو اس کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور بات کے کی اوپر کیا ہمارے थीक مذہب میں آپ تم کیوں نہیں آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاجیکل سوال ہے آپ کا سوال لے لیتے ہیں تو کنٹرول سے درخواست ہے کہ اب ہم ایک دو سوالات کے جوابات کی طرف جائیں گے کالس کو تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد پھر سامعین ہم آپ کو موقع دیں گے کہ اپنے سوال کے ذریعے آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن جائیں تو تھوڑا سا موضوع پہ واپس آئیں حادضی صاحب دو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جی عبدالسلام صاحب کا سوال ہے کہ یہ جو آسیہ کا کیس ہے اور جج صاحبان ہیں اور چیف اسٹاف ہے آرمی اسٹاف ہے ان کے واجب القتل ہونے کے جو فتوے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ دم مچا ہوا ہے عبدالسلام صاحب جماعت احمدیہ ان پر کوئی یقین نہیں رکھتی کہ کسی کے بارے میں اس طرح فتوے دیے جائیں یہ اسلام میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے یہ جو توہین رسالت کا الزام ہے آسیہ پر یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ تو عدالت نے فیصلہ کیا یا کرنا تھا میں نے عدالت کا سارا فیصلہ 57 صفحے بڑی توجہ کے ساتھ پورے اس کو کھنگال کر اس کو پڑھا ہے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھا دی. ہے اور اس میں صاف نظر آتا ہے کہ جو یہ الزام لگانے والے ہیں کہ آسیہ نے توہین کی ان کے وکیل تھے یا جو بھی تھے اس کو پیش کرنے والے وہ شواہد اور دلائل مہیا نہیں کر سکے ایسے جن سے ان کی طرف فیصلہ ہوتا ٹھیک اس لیے جائے صاحبان نے جو واقعات ہیں یا مشاہدات ہیں جو شہادتیں ہیں وغیرہ وغیرہ ثبوت ہیں ان کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے وہ درست معلوم ہوتا ہے ٹھیک وہ ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے تو اپیل انہوں نے کی ہے اس پر پھر وہ توجہ کریں گے غور کریں گے جو بھی ہو وہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے نہ کسی کا ہونا چاہیے یہ تو عدالتی کاروائی کا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ پھر وہیں رہتا ہے کہ کیا توہین سے کوئی واجب القتل ہوتا ہے جیسا. یہ میں نے عرض کی کہ نہیں ہوتا اور میں ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی بی سیوں آیات رکھ سکتا ہوں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے صرف نظر یا توجہ اٹھانے کا حکم ہے مثلا صورت عال عمران کی آیت نمبر 187 ہے اعوذ ہے من الشیطان الرجیم رجیم لَ طب الّا فی ام والم وََقم ولا تسماء عنّا من اللہ ذینہ ات الکتابہ من قبل قم وََََََََََ من اللہ ذينہ اشراك و اظن كسيرن وين تصبر و تططكو فى فَن ظالكہ منظم تم ضرور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے معاملے میں آزمائے جاؤ گے اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شر کیا بہت اذیت ناک باتیں سنو گے یہ جو باتیں سننا اذیت ناک ہے یہ کیا ہیں تو یہ توہین والی باتیں جی ہاں یہ ایسی باتیں ہیں جو گالی گلوچ ہے یا بے عزتی کی یا تمسخر ہے یا جی ہاں. تزلیل ہے تنقیص ہے ہم. جس کی وجہ سے انسان اذیت محسوس کرتا جی ہے اللہ کیا فرماتا ہے اگر تم صبر کرو اور تقوع اختیار کرو تو یقیناً یہ ایک بڑا باہمت کام ہے ٹھیک ہے عبدالسلام مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تعلیم نہیں تھی یہی تھی کیا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا سب سے پہلے عمل کرنے والے قرآن کریم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے آن سلم کی زبان صلی اللہ سے خود کہا اول المومومنین <سلام> وہ اگر عمل نہیں کرتا ناؤز و بلا ناؤز تو باقی امت کیا کرے گی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا ہے صبر کیا ہے اور اللہ کا خوف کھایا ہے کہ کسی کو میری طرف سے اذیت نہ پہنچے تکلیف نہ پہنچے کو جا یہ کہ اس کو قتل کیا جائے پھر آگے آگے دیکھے صورت اللہ عذاب کی آیت نمبر 49 ہے 49 لکھا ہے ولا طوطل کافرینہ ولمنافینہ ان کے پیچھے نہ جا ان کی بات نہ مان نہ کافروں کی نہ منافقوں کی و دا ہوں اور ان کی اظہار رسانی کو نظر انداز کر دے جو تکلیف دیتے ہیں کسی طریقے سے بھی اس کو نظر انداز کر وہ توکل اللہ اور اللہ پر بھروسہ کر وقفہ بلّہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ کیسا نگران ہے کیسا وہ تیرے ساتھ وکیل ہو کر کھڑا ہوگا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا کے لیے تعلیم ہے اور ساری امت کے لیے تعلیم ہے اور یہ بار بار ہے کئی آیات ہیں میں ان کو چھوڑتا ہوں جی. اس کے آگے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کن الفاظ میں آن حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ اور وہ عنسلم کو جو تعلیم ہوتی ہے وہ سارے امتیوں کے لیے فرمایا واحضا سام الاغوا و آرض و عن ہو واحضا سامع اللغا آرض وََََََََََََََََََََََََََََََ ہو وكالعمولكم اعمال وكم سلام اللكم لا نبطل جاہل اور جب وہ کسی لغ بات کو سنتے ہیں تو اس سے راز کرتے ہیں اور كہتے ہيں كہ ہمارے ليے ہمارے اعمال ہيں اور تمہارے ليے تمہارے اعمال تم پر سلام ہو ہم جاہلوں کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ ایسے کرنے والوں کو بھی سلامی دیا ہے ٹھیک ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو ہم تمہارا برا نہیں چاہتے اتفا بلاتی ہے آسن کی تعلیم ہے جی ہاں کہ جو آسن طریقہ اس سے ان کو آ, ان کا دفاع کرو آگے فرمایا فسف اسف ایسے لوگوں سے آ, ان کو معاف کر دے پوری طرح معاف کر دے پھر فرمایا نہن عالم و بے جو وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اب کہنا کیا ہے زبان کی بات ہے یہ توہین ہوتی ہے تو نہ ہم وہ جانتے ہیں ومان طلحم بے جبار جبر نہیں کر رہا تو है. ان پر جبار ہو کر مقرر نہیں فذکر بالقرآن قرآنِ کریم قرآن کو یاد کر اس کو دیکھ کے وہ کیا کہتا ہے میں یقاف پھر جو کوئی اس کی وعید سے ڈرے گا وہ اس کو سمجھ لے گا جان لے گا اسی طرح یہ جو آیت ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس نے گویا پوری انسانیت, انسانیت, انسانیت کو قتم کر دیا دی. پھر آیا فائزہ صابہ البگی ہوں جانتا سر جزاؤ ان سید سید فاصل ا ا ا ا ا ا ا ا اس میں بھی اصلاح کی طرف توجہ آئی جی فرمایا دی. وائن تافو و اکرا اگر معاف کرو تو یہ تقوی کے بالکل قریب ہے کیا رسول کریم صلی اللہ وسلم اس عمل نہیں تھے کرتے تھے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ معاف ہی کرتے تھے ہر ایک جانتا ہے پھر فرمایا خزیل افواہ افف کو پکڑ لے اس کو نہیں چھوڑنا درگزر کرنے کو نہیں چھوڑنا یہ ضرور کرنا ہے وامر مربل اور معروف کا حکم دے اچھا حکم دے نیکی کا حکم دے واری ان الجاہلین یہ جاہلوں کو چھوڑ دے جو مرضی کہتے رہیں ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے پھر فرمایا فاسبر کما صاب ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا تو فرمایا فاصبر کما صابر اولو الازم میں نہ اسی طرح صبر کر جس طرح اولو الازم لوگوں نے پہلے بھی صبر کیا تھا بالکل ٹھیک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تعلیم تھی اور آپ سب سے پہلے ان پر عمل کرنے والے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تو فرماتی ہیں کانا خول قرآن کہ وہ ان کا خلق جو تھا قرآن کریم کا تھا تو یہ حسن صاحب کے سوال کا بھی اس میں جواب آ گیا کہ وہ <coughs> نبی باعث سے عزت ہے ہمارے دل میں نبی کی عزت یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی ایسے نعرے لگائیں کہ ہم غیرت مند ہیں اور عمل ایک بھی ویسا نہ کریں ساری قوم کی شکل بگڑ گئی ہے اسلامی لحاظ سے کوئی عمال ایسے نظر نہیں آتی ٹی وی کو کھولیں تو جو ناچ گانا ہے یہ کہاں اسلام میں اس طرح کی حالتیں تھی جی لڑکوں لڑکیوں کا اختلاط ہے اور اس کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں وہ میں نے عرض کی کہ دل دکھتا ہے کلمیں توڑ رہے ہیں کپڑے رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے تو یہ یاد آتی ہے بڑی اچھی نظم لکھی حقیقت افروز ہے, ہے. بیچارہ حبیب ظالم مرحوم جو شاعر وام جی. کہلاتا تھا جی. بیچارہ اس اس طرف توجہ دلاتے دلاتے گزر گیا اس جہان سے اس کی میں نظم اگر جا تو جی دوں. جی بالکل جی بلکہ اس سے پہلے میں نے ابھی سنا ہے ایک بزرگ شاعر ہیں کوئی جی وہ سنا رہے تھے چار شعر انہوں نے سنائے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی افلاق سے نالوں کے جواب آتے تھے جی ہاں hmm? دعا کرتے تھے جی درد مندی سے تو جواب آ جاتا جی تھا جی اللہ سنتا تھا ان دنوں عالم افلاق سے خوف آتا ہے بالکل کہ خدا کے کہر نہ نازل کر دے جو حالات ہو گئے ہمارے کہتے ہیں ا, ا, نا, سید نہ رحمت سید لولاک پہ کام علیمہ اس کی رحمت پڑھتا ہوں میں کمل امت سید اللہق سے خوف آتا ہے جی. یہ امت ہے جس کو دیکھیں ویڈیو لگا کے یوٹیوب سے نکال کے جی. لیکن حبیب جالا صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ناموس کے جھوٹے رکھ والو بے جرم ستم کرنے والو کیا سیرت نبوی جانتے ہو کیا دین کو سمجھا ہے تم نے کیا یاد بھی ہے پیغام نبی کیا نبی کی بات بھی مانتے ہو یوں جانے لو یوں جانے لو یوں ظلم کرو کیا یہ قرآن میں آیا تھا اس رحمت عالم نے تم کو کیا یہ اسلام سکھایا تھا لاشوں پہ پتھر برسانا کیا یہ ایمان کا حصہ ہے الزام لگاؤ مار بھی دو دامن سے مٹی جھاڑ بھی دو مسلمان بھی کہلا اور پھر ماؤں کی گود اجاڑ بھی دو تم سے نہ کوئی سوال کرے نہ ظلم کو جرم خیال کرے اس دیس میں جو بھی جب چاہے لاشوں کو یوں پامال کریں لیکن تم اتنا یاد رکھو وہ وقت بھی آنا ہے وہ وقت بھی آنا ہے ہے جس کے نام پہ ظلم کیا اس ذات کے آگے جانا ہے اس خون نہ اس خونے کو پھر وہ اس خون ناحق کو پھر وہ میزان حشر میں تولے گا وہ سرور عالم محسن جاں تم سے اتنا تو بولیں گے اے ظلم و جبر کے متوالو تم حق کے نام پہ باطل ہو تم ویسی ہو تم قاتل ہو بلکل. تو یہ حالات ہمارے جو, جو ان لوگوں نے کر دیے ہیں اور یہی وہ جی ہاں دعوے کرتے ہیں کہ قتل کر دو چلیے بہت شکریہ تو حادث صاحب بہت بہت شکریہ اب تین کالرز اور ہیں میرے ساتھ سوالات ہم لے لیتے ہیں لیکن آپ کو یاد رہے کہ دس بجے ہماری فریکوینسی سامین اے ایم فائیو تھرٹی پر جائے گی حادی علی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے عمران طارق صاحب, تارک صاحب کو ریڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عمران طارق صاحب ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام طارق احمد جی طارق صاحب جی جی سوال کرنا تھا کہ بہت ساری دنیا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی گاڈ کو یا اللہ کو بہت ساری دنیا تو اس سے ان کے نام آنے سے کیا توہین ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی <تصفح> بہت ساری باتیں کرتے ہیں جی, جی گاڈسٹ نہیں کرتا یہ جی جی ہوا جی دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو العالمین بن کرائے تھے دنیا کے لیے ٹھیک جی ہے اسلام میں تو کہیں تصور ملتا ہی نہیں کہ آپ کسی غیر مسلم پہ توہین رسارت لگا دیں جی اس کو جی تو اس کا تو ایمان ہی ہے نا وہ تو یہ تو مسلمان کے دل میں تزیم ہے عزت ہے محبت ہے اپنے نبی کے لیے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ عمران طارق صاحب آپ کے سوال کا امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر امین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چیری صاحب آپ نے بھی دس پندرہ منٹ پہلے جو حدیث پڑھی تھی عربی کا متن اس کا کہ نازل ہونے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا تو یہ کھلی حدیث ہے اور آپ نے نام تک لیا تو پھر آپ لوگوں کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی ہے اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نوز اللہ مانو جو دس ہزار اور پانچ ہزار سال پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں انہوں نے اس کا بھی دعوی کر دیا کہ میں نو ہوں اور میں موسا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا پھر ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے یوٹیوب پہ ریڈیو پہ سب جگہ پہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ है اور बिल्ला کیا ہے کہ چاروں آئی مائے مسلق جمع ہو جائیں میں سارے دلائل اپنے رکھتا ہوں آپ لوگ اپنے دلائل رکھے اگر میں اپنے دلائل میں جھوٹا نکلا تو میری گردن کاٹ دیجیے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نوزو बिल्ला अगर یہ علماء کرام جو دین کے چوکیدار ہیں ٹھیک دار نہیں ہیں، جو ایسے بدبختوں کو روکتے ہیں چوکیدار کی عادت ہوتی ہے نا چور کو ڈیوٹی ہوتی ہے سوری عادت ڈیوٹی ہوتی ہے کہ چور ڈاکوں کو مال و زر پہ آنے نہیں دیتا ہے تو اسی طرح یہ علماء دین اس بدبخت کو جواب دے کہ اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نوز بلّہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اگر جاری ہے تو پھر اس کو آپ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے یہ سوال کا ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب محمد تقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دفعہ پھر محمد تقی صاحب سن کا سوال لیں گے تقی صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد تقی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں چلیے بہت شکریہ تو یہاں پر سوالات کا سلسلہ ہم موقوف کریں گے اور امین صاحب اور عمران طارق صاحب یا طارق صاحب جو بھی آپ کا پورا نام تھا آپ ریڈیو احمدیہ سنتے رہیں ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں سامین اب سے تین منٹ کے بعد ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم 5.30 پر اے ایم 530 پر ہماری نشریات جاری رہے گی آپ کے ساتھ شب بارہ بجے تک براہ راست پروگرام دس سے گیارہ بجے یعنی ایک گھنٹہ ہمارے پاس ہوگا جس میں ہادی علی چودھری صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر العزیز کے خطبۂ جمعہ جو بھی تازہ ترین خطبۂ جمعہ ہوتا ہے اس کی ریکاڈنگ پیش کیا کرتے ہیں تو آج آپ کی خدمت میں ہم نو اکتوبر کو پیش کیے نو کو دیا جانے والا جو خطبہ جمعہ ہے اس کی ریکاڈنگ پیش کریں گے اس سے پہلے تک ہمارے براہ راست نشریات رہیں گی تو ہماری فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جاتی ہے اے ایم فائیو تھرٹی سننے کے لیے آپ اے ایم فائیو تھرٹی پر بھی جا سکتے یا پھر آپ اے ایم 530 تھرٹی کی اسمارٹ فونز کے لیے جو ایپ موجود ہے وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے یہ پروگرام براہ راست سنا جا سکے گا یا پھر ریڈیو احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.voiceofislam.ca ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اسلامی کی لفظ ہے یہ ریڈیو احمدیہ کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ پروگرام کو براہ راست بھی سن سکیں گے اسی ویب سائٹ پر آرکائز میں آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ ریڈیو احمدیہ کی ٹیم سے اپنا رابطہ بھی کر سکتے ہیں اپنی رائے اپنے تبصرے ای میل وہ تمام کی تمام آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں ہمارے بہت سے ایسے سامعین ہیں جو کینیڈا سے باہر سے یہ پروگرام سنتے ہیں بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں اور آپ اپنے رائے اور تبصرے بھیجتے ہیں آپ تمام احباب کا بھی بہت شکریہ آپ کی وہ ای میلز جو موضوع سے متعلق ہوتی ہیں بعد میں موصول ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی بات کے پروگرام کے لیے اٹھا رکھیں اور اس میں آپ کا جواب دے دیا کریں سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ ہم ہفتے کی شب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نو بجے سے گیارہ بجے تک اے ایم سوری ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہمارا یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے جب کہ سے دس بجے تک یہ پروگرام عربی زبان میں جب کہ سے گیارہ بجے تک بنگلہ زبان میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے اور آپ کے سوالات بھی اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں اتوار کا پروگرام اردو زبان کے لیے رکھا گیا ہے جو براہ راست آٹھ بجے شب شروع ہوتا ہے اور سلسلہ جاری رہتا ہے بارہ بجے شب تک اب وہ وقت ہمارا آتا ہے جہاں پر ہم اس فریکوینسی سے اپنے پروگرام کو دوسری فریکوینسی پر لے کر جاتے ہیں اے ایم 530 پر اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اسٹوڈیوز کے جو نمبرز ہیں ہمارے فور وہ یہ رہیں گے اور ٹول فری نمبر بھی 1855 فور ون زیرو سکس ٹو ٹو یہ ٹول فری نمبر بھی موجود رہے گا ای میل ایڈریس کیو اے اسلام سی ہے کیو دو ہی لفظ ہیں کیو اے ایٹ اسلام سی تو سامن یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا اور وقفے کی دوسری جانب ہم اور آپ ملیں گے اے ایم فائیو پر تب تک کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 वो मेहदी है आ चुका आए गाना और कोई अब आने वाला आ चुका अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया دیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیہ زندہ زندہ زندہ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 زندہ بحمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے کان اور کوئی اب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 aba